شیکیق نہیں تھے سب کو خاموشی سے بیٹھے تو کوئی شور شرابہ ہنگامہ نہیں تھا ابشیک آ گئے تو ہنگامہ شروع ہو گیا بچوں کو یہ جگہ پہ اٹھائیے مزدور صاحب سارے بچے جگہ بیٹھے گئے شادی کرتے ہیں جمیہ ہو جاتی ہے یہ جگہ بیٹھ کر کے لوگ شاد شروع دیتے ہیں اس لیے سب کو الگ کرتے وہ آج ادھر آ جاؤ درمیان میں کسی کو اسماعیل بھائی کو درمیان بٹھا دیجیے نہیں نہیں وہ اسماعیل بھائی یہ دوسرے دو گھنٹے اسماعیل حکیم نہیں اسماعیل خیر حکیم دس تک تھا آج نو تک آج ختم ہونا آپ کا اچھا تو اس کو دو گھنٹے بھی نہیں مارتا جی جی آپ کو دو گھنٹہ اچھا بات جو ہے شیخ کی ہے بشرو شام تک ہمارا کچھ نہیں نہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اسماعیل راضی اگر راضی کہاں سے آئے گی اسماعیل یاسی ہو بسم اللہ والسلام وسلط رسم اللہ دوبارہ پھر سے نششت کا آغاز کیا جا رہا ہے اور یہ اس کتاب کے حوالے سے آخری نششت ہے اس لیے کتاب سے ختم کر کے ہی دم لیں گے ان اور آپ لوگ سمجھ کر کے دم لیں گے ان اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق توثیق ناطلام تذاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب المین وصلاۃ السلام وسعید السلیم نبی محمد شروع کرتے مشاہد جلدی کیونکہ ابھی آج وقت کم ہے کل تو سوا سات سے دس تک ٹائم تھا آج نو تک ہے تو دو گھنٹے میں سے ختم کرنا ہے ان شاء اللہ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں اہل بدعت اور اخواہ پرستوں کا منہج یعنی پیچھے گزرا اہل سنت وال کا منحج اور طریقہ اور اب ذکر ہوگا اہل بدعت کے طریقے کا مختصر طور پر انشاءاللہ اللہ تاکہ پیچھے عقیدے کے سلسلے میں صلف کے منہج اور منہج صلف کی امتیازات اور خصوصیات کا ذکر ہوا اور بات یہ سامنے آئی کہ عقیدے کے سلسلے میں سلف کے منہج کا اہم امتیاز یہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں ان کا پورا انحصار کتاب و سنت پر ہے اور انحصار یہ انحصار و اعتماد سلف صالح کی فہم کی قید کے ساتھ ہے یعنی کوئی اگر آپ کے سامنے یہ کہتا ہو کہ صرف قرآن و حدیث کی چلے گی قرآن و حدیث کو مانیں گے ہم تو ساتھ میں اس یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ سلف صالحین کے مطابق مانا جائے گا اپنی مرضی کے مطابق نہیں مانا جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ یہ لفظ عام طور پر ہر کوئی دہراتا ہے کہ قرآن میں ایسے ہے قرآن میں ایسے ہے تو ٹھیک ہے ایسے ہے تو اس کی فہم جو ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کی تاریخ آپ کے پاس ہے بھی کہ نہیں سر اصل کی طرف سے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں پر میں اس کے برعکس اہل بے اور احواہ پرستوں یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں کا منہج اس کے برعکس ہے ان کے نزدیک حصول علم و عقیدہ کا سر چشمہ کتاب و سنت نہیں بلکہ ان کے علمہ اور مشائف کی ایجاد کردہ بدعات ہیں جو امام نے کہہ دیا جو کسی شیخ نے کہہ دیا وہی ان کا دین ہے جو بھی ایجاد کر دی ان کا دین ہے نصوص کتاب و سنت کی منمانی تاویل کرتے ہیں عقل پر اعتماد کرتے ہیں یہ بہت مختصر بیان کیا جا رہا ہے اس کی بھی تفصیلات ہیں اور زیادہ چیز آپ لوگ سب جانتے ہیں وہ لوگ کتاب و سنت کی منمانی تاویل کرتے ہیں تاویل کی تو کیوں آتی ہے کیونکہ ان بدرتوں کے خلاف جب منسوخ آتے ہیں تو تعویل کرنی پڑتی ہے عقل پر اعتماد کرتے ہیں عقل سے ہی سارا دین ان کا چلتا ہے ضعیف اور موضوع روایات پر اعتماد کرتے ہیں آپ ضعیف موضوع روایت اعتماد کیوں آتا ہے کیونکہ وہ اپنی ان بدتوں کی تعریف کریں جب رسوس کی طرف رجوع کرتے ہیں اہل سننا اور جماعہ کا جواب دینے کے لیے تو ان کو صرف موضوع روایت ہی ملتی ہیں ضعیف روایت ہی ملتی ہیں باقی صحیح روایتوں میں تو ان کا ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا متعدد ہاتھ کی پیروی کرتے ہیں ایسی باتیں کہیں گے ایسے اصول لائیں گے ایسی ایسی رسوس پیش کریں گے جن میں تشاغ ہوگا اور ظاہری طور پر بندہ سمجھ نہیں پائے گا لیکن وہ اس سے اپنے مقصد کی بات نکال لیں گے جیسا کہ وہ مثال کے طور پہ احمد رضا خان صاحب نے جو ہے دلیل لیے کہ اولیاء جو ہیں وہ ہمیں دور سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اور دلیل کہاں سے لی سورہ رہے کی وہ آیت ان نہو یوراک ہوا من قبیل لا ترونہ رونا اس آئب سے دلیل لی ہے کہ اولیاء ہمیں دور سے جانتے ہیں ہماری حرکتوں سے واقف ہے یہ آیت شیطان کے بارے میں ہے انہو نہو وہ تمہیں دے دیکھیں شیطان تمہیں دیکھتا ہے آئے شیتان کے لیے ہے اور پھر کہاں کی جا رہی ہے اودیا تو یہی یہ ہے متشہ جہات کا طریقہ تو مراد یہ ہے کہ کس طرح سے متشہ جہاد کی تحریر کرتے ہیں دلائل میں تحریر کرتے ہیں دلائل کی تحریر کا آپ لوگ بہت سے واقعات جانتے ہیں اہل دل بندر نے تحریر کر ڈالی گوئی لمبی مینکن کے بعد بھی وہی لاز بڑھا دیا وہاں بھی جی کئی تنازعات کے اندر اور ان کی فاسد تعویل کر دیتے ہیں یہ بھی باتیں آپ سب جانتے ہیں ابن خیم نے یہی باتیں کہی ہیں کہ طویل فاسد کی بنا پر ہی بہت سے فرقے سارے فرقے تقریباً طاویل فاسد کی بنا پر ہی نکلے ہیں فرمایا خلاصہ نے کہلے کتاب کی گروہ بندی ہو یا اس امت کے تحت سبقوں میں بٹ جانا ہو سب کی وجہ طویل فاسد ہی ہے اسی طرح سے بھی یہی فرمایا کہ جتنے خوارج متضلاع روافذ اور امت کے تحت فرقوں میں بڑھ جانے کا سب سوائے طابل فاسد کے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں نجات کا راستہ پیروی کی اختیار کرنا ہے یعنی نصوص کی پیروی اللہ اس رسول کی پیروی اسی سے نجات ہے بدعت سازی سے بچنا اسی میں نجات ہے اس کے لیے بہت ساری دلیلیں شیخ نے پیش کی ہیں جلدی جلدی ان پر انشاءاللہ گزرتے ہیں امتم فرماتے ہیں الربودیہ کی کتاب ہے اس کو فرماتے دین پورا کا پورا دو باتوں سے عبارت ہے یعنی دو باتیں ہی پورا دین ہے نمبر ایک ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور یہ کہ اللہ کی عبادت اسی کے مشروع کیے ہوئے طریقے کے مطابق کریں یہی اصل دین ہے پھر اللہ پھر مصنف دل پیش نہیں ہے سمن خان خوبی صحیح جو بندہ اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اچھا عمل کرے اور ولاوش رق بے اعبار طرف بھی عہدہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شدید نہ کرے اس کے بعد نیچے فرمایا کہ گزشتہ باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی باعث تقرر ارب الہی جو عمل ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے دو اساسی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے ان دونوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے ایک کے بغیر دوسرے کا وجود کا اعتبار نہیں نمبر ایک پہلی شرط عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے عبادت خالص اللہ و اللہ ہونی چاہیے نمبر دو مطابعت اور پیروی صرف اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے یعنی اللہ کی عبادت خالص طریقے سے اور وہ عبادت اللہ کے رسید رسول رسم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے فرمایا عبودہ احمود علیہ وسلم الدین اللہ ہی کی مدد کریں دین کو خالص کرتے ہوئے اور فرمایا وقت آتا اللہ الدارہ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آفرت کے گھر کی تلاش کر وہ اللہ تنسا نصیبہ میرا دنیا اور اپنے دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس سے وہ نہ بھولو وہ صلی اللہ علیہ اور جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں کے احسان کرو حدیث میں آتا ہے نا اپنا شرکا ان شرف اللہ نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جو بھی شریک شرکا ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں شرکا میں سب سے زیادہ اپنے حصے سے بے نیاز ہوں مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے مناملام اشر کبھی ماہی گئی جس بندے نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا درخت ہوں مشرق کا تو میں اس کو اور اس کے شرک اور اس کے حصے کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں شرک ریا اور عمل کے ذریعے دنیا طلبی کے ساتھ اخلاص کا وجود نہیں ہو سکتا ضروری ہے کہ عمل کرنے والے کا اپنے عمل سے مقصود صرف اللہ تعالی کی خوشنودی ہو یہ گفتگو تو پہلی شرط سے متعلق ہوئی جہاں تک دوسری شرط کی بات باتیں مطابقت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل سے قرب الہی مقصود ہے اس کی مشروعیت کتاب اللہ یا یس اللہ ثابت ہونی چاہیے اللہ نے فرمایادینہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا تم پر اپنا انعام بھرپور دیا اور اس سارے تمہارے لیے اسلام کو اپنا کر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے رسول کے رفیق اعلی کی طرف پوچھ جانے سے پہلے دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے اس لیے اب دین میں کسی ایسی چیز یا کی شخص کا کی ضرورت نہیں رہ جاتی جو اس میں کمی ہے بیشی کرے ایسی بہت سی نصوص ہیں جن میں اتباع کا حکم ہے اور بدعات و مطلب اجناب کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالی فرمائے اللہ رسول اللہ کے سلا تمہارے لیے یقینا رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے لم نکا ر جو اللہ وزر کر اللہ کا یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیام اسد ایمان رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے مزید فرمایا میں رسول وما ہوں پنچ ہوں جو چیز تمہیں اللہ کے رسول دے دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ فرمایا تم اللہ اللہ کہیں دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری دعوے داری کرو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اللہ رسول نے فرمایا علیہم برسنتی وسنت الخلا راشدین میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین راشد القسمت کو مضبوطی سے پکڑ لینا عزو علیہ بل نوازی اس کو دانتوں سے پکڑ لینا ویات کو محدثات الامور اور نئے نئے معاملات سے دین میں جو جاتے ہیں ان سے بچنا فرنکل مرحد بدعہ کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے وہ کلبا اور ہر بے ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ دی ہے ان سمجھتا تم بھی اگر تم اس کے اس کو مزدوری سے پکڑ لو گے لن تبدیل تو میرے بات کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے کتاب اللہ وسلم عمل عمل جس انسان نے ایسا عمل کیا جس کے کی سلسلے میں ہمارا حکم موجود نہیں تو وہ مردور ہیں اللہ نے امت کو مستحد و یکجا رہنے کا حکم دیا ہے اسی طرح اور اس طرح کے ایک اس یکجائی اور اتحاد کی کتاب اللہ رسول کو مضبوط تھامنا ہو اور اللہ نے تفریقہ ڈالنے میں پڑھنے سے منع فرمایا اور امت کو اسی خطرناک سے آگاہ فرمایا اس مقصد کی تکمیل کی اللہ نے ہم دیا کہ ہم اصول و فرور کے مطالعہ سے مطالع اپنے تمام نزاعی معاملات میں اللہ تعالیٰ کو حکم اور فیصل بنائے اور ہمیں ہر ایسی بات سے دور رہنے کی تاکیت کی گئی جو اختلاف و انتشار کا سبب بنتی ہو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کافر رکھوں اللہ کی رسی کو مضبوط مضبوطی سے سب مل کر تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو آپس میں حبل اللہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا عہد ہے اور وہ جیسا کہ وہ قول ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کریم ہے حبل اللہ یعنی اللہ کا عہد اور اللہ کا عہد کیا ہے قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتماعیت کا حکم دیا ہے اختلاف سے انتشار سے منع کیا ہے فرمایا ماحق رسول القرو مناہ فن چکر چکی فرمائی یہ حکم دین کے تمام اصول و کو شامل ہے تمام اصول و حرول کو شامل ہے یعنی عقیدے کو بھی شامل ہے اور احکام و حملے کو بھی شامل ہے ان مکمل دین کو خواہ و ظاہری ہو یا بات نہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہمیں دیں بندوں کے ذمہ اس کو لینا ہے اس کی پیروی کرنا لازم ہے آپ کی مخالفت جائز نہیں کسی چیز کے بارے میں حکم اصول کی وہی حیثیت ہے جو حکم الہی کی حیثیت ہے کسی کی اس کو ترک کر دینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ کسی اور کی بات کو اللہ کی بات سے مقدم کرے اللہ تعالیٰ نے شاہ نے فرمایا یا عی اللہ آ منو تھی اللہ و رسول ایمان والو اللہ اسول کا کہا مانو ور طول اور اس سے مت کرو تسمون اس بات تمہیں اس کو جانتے ہوئے اور سنتے ہوئے بھی اللہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف و تنازع کے وقت کتاب اللہ وسول کے طرح معاملے کو لوٹانے کا حکم دیا ہے یادی نام ہوتی ہے اور اللہ ایمان والو فرمداری اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور تم میں سے اختیار والے لوگوں کی اختیار والے لوگوں سے مراد دو طرح کے لوگ ہیں تفصیل کی میں امر سے مراد حکام اور سیاستدان اور بادشاہ وقت اور والی اولی امر ہے اور ساتھ میں اس سے مراد علماء بھی ہیں اس کی تفسیر میں اس کی, اس کی شرح میں علماء بھی ہیں لہٰذا اپنے علماء کی بات کو مانو جو علما تمہیں دن دین دین سکھلائیں کتاب اللہ صدر کے مطابق فریم تنازعاتی شے اور اگر پھر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اور رسول اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف ان تم تم تم مین بلّہ اگر تم اللہ پر اور آصد کے دن پریما کرتے ہو غالبا خیر و احسن اویلا یہ بہتر ہے بہت بہتر ہے انجام کے اعتبار سے ابن عزیز نے فرمایا عطیم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب کی پیروی کرو اور عثیم الرسول کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کو اپناؤ اس کی پیروی کرو اور عمل کی طاعت کا مطلب یہ ہے کہ طاعت علاجی سے متعلق ان کے احکامات پر عمل کرو نہ کہ معصیت سے متعلق کیونکہ خالد کی معاشیت میں کسی مخلوق کی طاعت جائز نہیں فرو اللہ رسول کے ماہانہ کتاب اللہ اس رسول کی طرف پھیرنا اور لوٹانا یہ اللہ تعالیٰ کی, حکم کی طرف سے حکم ہے کہ دین کے اصول و فرور میں سے کسی بھی چیز کے تنازع ہو تو اس متنازع مسئلے کو کتاب اللہ اس نے رسول کی طرف لوٹانا چاہیے فرمایا و مختلف تم کی میش فخر اللہ اور جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے فرمایا کی کہ ان کو تم یعنی نزاعات اور علموں کے سلسلے میں فیصلے اور کتاب اللہ سے لوٹاؤ اور جو کتاب کی طرف رجوع جو کتاب اس وقت رجوع نہ کرے گویا وہ, وہ اللہ اسی آسط ایمان پر آسط اور ایمان نہیں رکھتا ہے گویا یہ کام کہ اختلافی مسئلے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرانے کا کام کون کرے گا جو مومن ہے جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے اور آسط پر ایمان ہے دو باتیں کہیں اللہ پر ایمان ہے اور آسق کیوں کیونکہ اللہ پر ایمان آخرت کے ایمان کے ساتھ مرتب ہے ہم نے اللہ پر ایمان لائے کیوں کیونکہ ہم آخرت میں پلاح چاہیے تو جو بندہ آخرت چاہتا ہے اللہ سے خود کی خوشی چاہتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے وہی بندہ اپنے اخلاقی مسئلے کا حل اللہ اس کے اصول سے کرائے گا اللہ تعالیٰ نے اختلاف سے منع کیا تفریح کی مذمت عاری فرمایا والا رقو نقل لدین اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد قطر کا ڈالا وہ اختر رقو بھی ماں دماجہ ہو بہینا اشتراک اس و اختلاف کب ہوا جب دلیلیں آ گئیں وہ علاق العظیم اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے یوم طبیعت بجو وہ تصو بجو قیامت کے دن ایسے لوگوں کے چہرے کچھ کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ چہرے کالے ہوں گے جو لوگ اللہ اس کے سلوکوں کو مانتے ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے اس کی تفسیر بلکہ آتی ہے ابن عباس سے منصوب ہے کہ اہل سن جماعت کے چہرے قیامت کے دن پر نور ہوں گے اور سفید ہوں گے فرمایا آگے, آگے, آگے, آگے. بات آگے طبیعت و بجو اہل سن نول جمع وہ اہل سلم و جماعت کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے پر نور ہوں گے اور اہل بدت اختراع کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے شرد رسول سنہ للہ فرمایا اللہ نے فرمایا الد الد الد الدینہ وقان شیعہ آئے بے شک وہ لوگ جنہوں نے افطرات کیا اپنے دین میں جدو جدا دین کو وقان نشیہ اور گروہ در گروہ بندے کی شہر تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان میں امو ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے تم ما مغا فارون پھر قیامت صدر اللہ خبر دے گا جو وہ کرتے تھے فرمایا اللہ کے نبی صلی نے اللہ منقانہ قبل قوم من کتاب اس فرق و اعلی سنتن و صدری نے ملنا سن لو خبردار تم سے پہلے جو لوگ اہل کتاب تھے وہ فرقوں میں پڑ گئے بہتر بہتر فرقوں میں گئے وہ لوگ اور میری یہ امت جو ہے یہ امت فرقوں میں بٹے گی اس نصوںفر نار بہت پر ترقی جہنم میں ہیں یا جا جائیں گے وہ واحد ترفی جن اور ایک ہی ترقہ ہوگا جو جنت میں ہوگا جائے گا وہی الجماعت اور یہ جماعت ہے یہ لفظ جماعت کے ساتھ دیکھیں حری سکوداود اور احمد کی ہے اور سلسلہ صحیحہ میں شیخ الوانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو جماعت کا لفظ بھی صحیح حریض سے ثابت ہے میرے صدر نے خبر دی کہ آپ کی امت بے دوسروں بڑھ جائے گی میں باہر پر جاننے میں ہوں گے اور ایک جنم جائے گا جنم جانے والے فریقے کے بارے میں فرمایا یہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحافت کے طریقے پر گامزم رہے گا جب پوچھے گا دوسرے دن میں آپ نے اس طرح سے اس کی وضاحت فرمائی گزشتہ امتوں کی ہلاکت کے اسباب میں سے اختلاف اختلاف بھی ہے خود اس کتاب کے سلسلے میں جو ان پر نازر گئی تھی اللہ کے ہمیں آپ نے فرمایا ضروری جب تک میں تمہیں تم مجھ سے دور رہو مجھ سے نہ پوچھا کرو تکلف نہ کیا کرو تم مجھے چھوڑے رکھو پری نا ماہالہ کا من کا نقبل کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے اس کی وجہ کیا تھی بے کاس آلحم بہت زیادہ سوال کرنے اور بہت زیادہ سوال کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی عقل کو بہت زیادہ تیز استعمال کرتا ہے دین کے سلزے میں تکلف کرتا ہے بے جا سوالات کرتا ہے تو پھر اسی کے ذریعے پھر وہ اس کی گمراہی کا راستہ کھلتا ہے شیطان کو راستہ ملتا ہے شیطان اس کے دل میں شب ڈالتا رہتا ہے اور وہ سوالات پہ سوالات کرتا رہتا ہے یہاں تک ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شبہات میں ہو جاتا ہے و اختلا مالا اور وہ لوگ بہت زیادہ سوالات کرتے تھے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے سیدہ رہے تو گمائن شعیق چنانچہ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں اور تو اس کو چھوڑو اس سے دور رہو وہی کا امر اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اتمین و تو جتنا ممکن ہو سکے اس کو کر لو اس میں کتنا ایک باریک نقطہ ہے کہ جو چیز ہے محرمات جو ہیں شریعت کے ان سے یہ اکثر بچنا ضروری ہے سب سے بچنا ضروری ہے رہی بات معمورات کی ان مسائل کی جن کا حکم دیا گیا ہے جن پر عمل کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے تو فرمایا تم تو جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو ضروری نہیں کہ آپ جو ہے جس کی طاقت نہیں وہ بھی کام کرو ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ سارے نوافل کا اہتمام کرو مزید اور رات میں تاج کا اہتمام کرو اگر اس کی طاقت نہیں ہے है अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो जरूर नहीं खड़े होकर कहीं पढ़ो अपने आप पर जुल्म करो अगर बैठ के पड़ सकते तो बैठ करो मुराद यह है कि जहां तक इंसान से मुमकिन है वहां तक शेष पर अमल करें और अपने रब को खुश करें और रब कर से डरे اختراق و اختلاف سے نجات کا راستہ فرق ناجیہ منصورہ کے راستے کی اتباع ہے اور یہ فرقۂ ناجیہ جماعت ہے یہی وہ لوگ ہیں جو نبی اسلم اور صحابہ کے منت سے بتائے چلنے والے ہیں اعراض و انحراف بالکل نہیں کرتے نجات کا راستہ قول و عمل اور ارتقاد سلق صالح کی اتباع ہی نجات کا راستہ ہے اور ان کی مخالفت اور ان سے علایت بھی اختار کرنا سکھ سے بچنا چاہیے یہ گمراہی کا راستہ ہے فرمایا شاق رسول میں الہدا جو انسان رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ جائے گا نوبلی مت ہم اسے پر جا... چھوڑ دیں گے یا لے جائیں گے جہاں پر وہ گیا ہے وہ جہنم میں داخل کریں گے یہ برا ہی ٹھکانا ہے اتباع تین امور کی بنیاد پر صحیح قرار پائے گی جو کہ مدش نصوص سے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوط پکڑنا اس طرح سے اتباع سامنے آئے گی اس کی تحقیق ہوگی نمبر دو کتاب و سنت کے سلسلے میں تفریقہ اور اختلاف سے بچنا نمبر تین اتباع کتاب و سنت کا فہم سلف کے ساتھ مقید ہونا نہ کہ دوسروں کے یا ہر کسی کے فہم کے ساتھ اتباع کے لوازم اور تقاضوں میں سے ہے کہ دین میں بدت سے بچا جائے کیونکہ اتباع کریں گے تو بیدت سے دور رہنا پڑے گا پیچھے کچھ وہ نسول گزر چکی ہیں جو اتباع کو لازم پکڑنے اور بدعاد کرنے سے گریز کرنے کا حکم پر مشتمل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی سنت کو تھامے رہنے والے والوں کو عظیم ترین بشارت سنائی ہے یہ بشارت اس اس سب سے بڑے مقصود کے حصول حس... مق... م... سے متعلق ہے جو کسی مومن کے پیش نظر ہو سکتا ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص پوشاں ہے جس کے دل رضا بھی ایمان ہے اور وہ مقصول ہے جنت کا حصول اور جہنت سے نجات اللہ نے فرمایا کل امتی یعنی الجنہ میری امت ساری کے ساری ہر بندہ امت کا جنت میں چلا جائے گا اللہ من اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کریں پوچھا گیا یا رسول اللہ بمئی ابا کون انکار کر سکتا ہے جنت میں جانے سے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ جو میری اتاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا امن ہسانی اور جو میری نافرمانی کرے گا فقط ابا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا آپ کے حکم کی مخالفت سے بڑھ کر اور کون سی بات سنت کا انکار سکتی ہے یعنی آپ کے حکم کی مخالفت کرنا ہی تو سنت کا انکار ہے اور وہ اس طرح کے دین میں نئی باتیں پیدا کی جائیں اور مدت ایجاد کی جائے یہ اللہ کے نبی کہوں کیونکہ مہار پتی تو ہے او یہ قول چکا ہے بس و و من, علی و و رحمان و من اللہ کہ تم طریقۂ پکڑ لو اس لیے جو بندہ بھی طریقے کر کے رحمان کی کرے گا اور اس کی آنکھ اللہ کی خیشت سے بہ پڑے گی تو اسے آگ نہیں چھو سکتی سنت اور خیر میں نیان رضی کے ساتھ چلنا بہتر ہے اختلاف اور کی راہ میں کوشش اور محنتوں کرنے سے بے جو رسوس جو بھی نصو کتابوں سنت پر غور کرے گا جو بھی نصوص کتابوں سے کتاب نور کرے گا وہ پائے گا کہ دین میں بدعات حرام ہیں اور اس اور اس بداحات کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کے بغیر اپنی ایجاد کردہ اختیار کرنے والے, والے پر مردود ہیں یہ اور یہ اور بات ہے کہ بجات کی نوعیت کے اعتبار سے فرمت نجات میں فرق ہے یعنی ہر بجات مردود ہے یہ الگ بات ہے کہ بجات کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی بجات بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی خطر زیادہ خطرناک ہے کوئی کم خطرناک ہے اس کے اپنے نتائج کے اعتبار سے ورنہ آخری رزلٹ جو ہے ہر ججات کا یہ ہے کہ وہ, وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں مل جانے والی ہے فرماية وإياك ذو محدثة الأمور فإن كل محدثة بتاعه وكل بدأت بتاع ضلالة فرمايا من أحدث في أمرنا هذا ما لسى من فورد جبنه ما رذيذ من عشيبات ایجاد کرے گا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہمارا امر نہیں تو وہ مردود ہوگی وہ بندہ مردود ہوگا حدیث رات کرتی ہے کہ دین میں کی میں پیدا کی گئی ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور مردود ہے مطلب یہ کہ عبادات و اعتقادات میں ہر قسم کی عبت حرام ہے ہاں بدعت کی نویل کے اعتبار سے حکومت کی نویل بھی مختلف ہوگی بعض بدعتیں کفر شریف ہوتی ہیں یعنی بعض بدعتیں بدعتیں کفریہ ہوتی ہیں اور بعض بدعتیں بدت فسقیہ ہوتی ہیں. مفسقہ اسے کہتا ہے بعض بدت کو بدت مقفرہ کہتے ہیں بعض کو بجاتے مفسقہ کہتے ہیں بعض شرط کے وسائل کے تکتے ہیں اور بعض وہ جو فسق و معصد درجے میں آتی ہیں لیکن یہ ہو گیا حکم کے اعتوار سے اور حرمت کا کی, کی نوریس کے اعتوار سے ورنہ مردود سب ہیں گمراہی سب ہیں ان حراف و ضلالت کے شکار ہونے والوں کے راستے پر غور کرنے والا یہ پائے گا کہ اگر ان کے راستہ کہ ان کا راستہ اہر اجائت کے راستے سے بلکل برعکس ہے حدیث میں قرآن میں اللہ نے فرما وہی اللہ کی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری مرہ آیات محکمات جس میں واضح مضبوط ترین آیات ہیں واضح ہے ہی ہن نہ عمر کتاب جو کتاب کی اصل ہیں وہ خرو متشابہات اور بعض متشابہ ہیں تام فیق الرحمان ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے تو وہ اس کی اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور فتنے کی طرف فتنے کی طلب اور ان کے مراد کے لیے ان کی تعبیر کے جو کی خاطر حدیث میں ہو جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں تو جان لو کہ اللہ تو جان لو یہی وہ لوگ جن کا نام اللہ نے لیا ہے فہ ضرور ایسے لوگوں کے پیچھے مت جاؤ ان سے کرو فرمائے جو لوگ جن لوگوں نے دی اپنے دین کو جد و کر دیا اور گروہ گروہ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں والا تب تک پتا پڑا کا بے کمان دوسرے راستوں پر نہ جاؤ کیونکہ یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے جدا کر دیں گے تو یہ سارے رصوص یہ ساری آیات اور احادیث اس بات کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ کتاب اللہ وسنت رسول, رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اللہ اس قصول کی پیدوی کرنی چاہیے مومنین کے راستے صحابہ کے راستے صرف کے راستے پر چلنا چاہیے اور اللہ اس رسول کی مخالفت سے اور بدعت سازی سے بدعت کی اتباع سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالی کے راستے سے دور کرنے والی ہیں اہل انحراف جو بجاتی لوگ ہوتے ہیں منحرف لوگ ہوتے ہیں ان کی کچھ پہچانیں ہیں کچھ علامتیں ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ خانشی لمن ان کی شعر اشتراف اور گروہ بندی جس کی طرف اللہ نے تمبی فرمائی ہے تو یہ لوگ اصل میں ان کی پہلی وجہ نے کیا ہے کہ یہ اشتراف کرتے ہیں یہ گروہ بندی کرتے ہیں یعنی اہل بجات اور گمراہ لوگوں کی علامت ہے جو وہ جدا ہو بھاگ جاتے ہیں اپنی نئی پارٹی بنا لیتے ہیں نیا بنا لیتے ہیں دوسری علامت ہے کہ یہ متشابہ کے پیچھے رہتے ہیں ایسی آیات اور حادث لائیں گے جو بظاہر جیسے کہ ایک واقعہ اور یاد یادگا کہ ایک صاحب تخلیق کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ منع کرتے ہو کہ غیر اللہ سے استعانت نہیں کرنی چاہیے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے تو وہ ایک حج کے سلسلے میں سفر حج میں درمیان میں ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ قطعہ ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو اشیا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے مدد لی وہ شکار کرنے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیے صحابہ استعانہ کرتے تھے ضہر اللہ سے غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے صحابہ اور تم کہتے ہو غیر اللہ مدد مانگ رشتہ ہے یہی ہے متشابہ کے پیچھے جانا حالانکہ ان کو تشاب ہے نہیں لیکن اس لفظ کو متشابہ بنا دیا اس نے سیا کو سباب کاٹ دیا اور ایک لفظ جو شکار کرنے کے لیے ظاہری طور پہ ایک شکار کو گھیرنے کی ظاہر سی بات مدد لینی پڑتی ہے کہ کوئی شکار جا, شکار کا جانور جا رہا ہے تو اس کو دو چار ساتھیوں کو اگر لگا دیں گے تو وہ سب گھیر لیں گے اس کو تو یہ تو مدد ایسی ہے جو کہ دنیاوی مدد ہے اور ظاہری مدد ہے جو ایک دوسرے کی مدد جائز امور میں ہے اور پھر وہ انسان اس کی مدد کر سکتا ہے, ہے کہ نہیں لیکن اس لفظ کو انہوں نے استعمال کر لیا اس مدد کے لیے جو کہ شرک ہے جو غیر اللہ سے ان چیزوں مدد مانا ہے جس کی طاقت انسان نہیں رکھتا جس کی طاقت سے اللہ رکھتا ہے وہ شرف ہے اس طرح سے وہ متشابہات اٹھاتے ہیں جس سے لفظ متشابہ ہے نا لفظ استعانہ کا لفظ دونوں اشتہان ہوتا ہے اس طرح سے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا اللہ کے نفیقل ان کے دلوں میں کجروی ہوتی ہے یہ اپنے دلوں کے خواہشات کے پیچھے رہتے ہیں تو یہ سب علامتیں ہیں اہل ضلالت کی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے یعنی سب کچھ وہ اپنی خواہش نفس کی خاطر کرتا ہے پیسے کے لیے دولت کے لیے شہرت کے لیے منصب کے لیے اور جو بھی مقاصد ہو سکتے ہیں تو یہ ہو گئے وہ وہ علامتیں ہو گئیں جو قرآن میں ذکر ہیں مزید کیا ہے قرآن کے ذریعے سنت کا معارضہ اور ٹکراؤ ثابت کرنا یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے یعنی قرآن کی کوئی آیت ہے اب حدیث کوئی نس کوئی حدیث اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے تو بظاہر کو اس کو اگر وہ تفسیر بھی ہے تو اس کو وہ اس کو معارض قرار دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور یہ آیت کے اندر تعارض ہو گیا جب تعارض ہو گیا تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو قرآن تو متواتر ہے حدیث تو متواتر نہیں لہٰذا متواتر کو ماننے جائے گا حدیث کو نہیں مانا جائے گا اب حدیث کے ذریعے قرآن کی نہ تفصیل ہو سکتی ہے نہ قرآن کے اطلاق کی تعین ہو سکتی ہے نہ عام کی تقسیم ہو سکتی ہے نہ ممہم کی تقسیم ہو سکتی ہے مطلب یہ ہوا کہ وہ بغیر اختلاف وہ آیت تو حدیث پہ تعارف ثابت کر دیا اور وہ حدیث جو اس بات کی طرف جا رہی مسئلہ یہی کہی ہے نا سوریہ فاتحہ کا مسئلہ کہ جب اس میں قرآن میں کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کرتے شروع ہے اور حدیث کہہ کہ جو ہے بغیر سوریہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی اب بجائے اس کے کہ اس آیت اور اس حدیث کے درمیان میں تدابق پیدا کیا جائے مطابقت اور موافقت پیدا کی جائے دونوں کو باہم ایک ہی معنی میں قرار دے کر کے تفسیر کی جائے دونوں کو ایک دوسرے کا مخالف قرار دے رہی ہے کہ حدیث تو قرآن کے خلاف جا رہی ہے جب حدیث قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو قرآن اور حدیث کے ٹکراؤ کے درمیان میں کس کی بات مانی جائے گی اب ترجیح کے لیے دیکھا جائے گا کہ کس میں زیادہ طاقت ہے تو طاقت تو قرآن میں زیادہ ہے اس لیے کہ وہ متواتر ہے اور اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بہت خاندان کی نظر میں یہ چیز ملوث نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا کلام ہے وہ تو اللہ کا کلام مانتے ہی نہیں حروف اور الفاظ کے ساتھ میں کلام نفسی قائل ہیں تو چونکہ قرآن متواتر ہے اور حدیث تو متواتر نہیں ہے لہذا متواتر اور احاد کا جب اختلاف ہوگا تو متواتر کو لیں گے احاد کو نہیں لیں گے یہ قاعدہ اور یہ تعارج والا مسئلہ ہی ان کے سامنے ہے یہاں پہ جس کی جیسے وہ حدیث کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے جبکہ اہل سننے کا طریقہ ہے کہ وہ قرآن حدیث میں تعارض کے قائل نہیں ہیں سمجھے بلکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور اگر تمہیں تعارض لگ رہا ہے تو اس کو رفع کیا جائے گا ختم کیا جائے گا اور یہاں کوئی تعارض نہیں ہے قرآن کی عسائت میں اگر تعمیر ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو اس رموم کو خاص کر دیا اس حدیث نے کہ قرآن کو سننا تو ہے لیکن سورہ فاتح کے علاوہ جو قرآن پڑھا جائے اس کو سننا ہے باقی اس میں کو پڑھنا بھی ہے بس تخصیص ہو گئی اس عموم کی تخصیص ہو گئی تو یہ لوگ قرآن کو سنت کے ذریعے خاص نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان دونوں میں تعارض ثابت کرتے ہیں یہ اہل, اہل بدت کی پہچان ہے نمبر پانچ اہل حریف سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں یہ بات, بات کلیئر ہے نمبر چھ اہل سنت کے لیے برے القاب کا استعمال کرتے ہیں یہ والی بات بھی معروف ہے کل بہت سے الفق گزر چکے اور ویسے بھی ہمارے یہاں جو سب سے مشہور لقب ہے ان کے یہاں سب سے مشہور اور سب سے زیادہ ان کے دلوں کو تشفی دینے والا جو جو لقب ہے وہ ہے غیر مقلج وہاں بھی تو وہاں بھی چلو ان کو بھی لگ جاتا ہے دوسرے لوگوں کی طرف سے لیکن غیر مقلطوں سے پہلے کسی کو ہی لگتا ہے تو غیر غیر مقلد کا لقب ان کے لیے بڑا ہی پرسکون اور اطمینان بخش ہیں ٹھیک ہے لہذا یہ سب القاب دینا اور برے برے القاب سے اہل حدوں کو نوازنا اہل سنت کو یہ اہل بنت کی پہچان ہوتی ہے اور یہ نہیں کہ ان لوگوں نے کیا پرانے زمانوں میں جہمیہ کل گزرانا کہ جہمیا جو ان کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے مشبہہ ہو قدریا کہتے ہیں کہ تم مرجیہ ہو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم حشریہ ہو طرح طرح کے القاب دیتے ہیں اچھا مذہب سلح اختیار کرنے سے گریز کرنا یہ بھی ان کی پہچان ہے کبھی بھی مذہب سلح کو اختیار نہیں کریں گے بلکہ اپنے اما کے اور اپنے علماء کے ہی مذہب پر چلتے ہیں بغیر دلیل کے مخالفین کی تکفیر کرنا تکفیر کرنا ایک عام سمز آج ہے کہ اہل حدیثوں کی تکفیر کر دینا کہ کیے... یہ آپ جانتے ہیں کہ بریلیوں کیا تو سارے اہل حدیث نجدی وہاں کافر قابل ہیں لہذا جو ہے ان کے ساتھ ٹوٹنا بیٹھنا کیا ان کو مسافر کرنے سے بھی نکاح ٹوٹ جائے گا نمبر نو ایسے مقام پر اجمال سے کام لینا جہاں تفصیل و وضاحت کی ضرورت ہو اور ایسی چیز پر قیاس کرنا جس پر قیاس کرنا صحیح نہ ہو سمجھے یہ ہوگیا ایسی چیزوں پر قیاس الفارغ کرتے ہیں یا کوئی یا قرآن کے رصوص کی روشنی میں قیاس کرتے ہیں جو قیاس باطل ہے ہم یہاں کرواتے ہیں کہ سکھ کے سلسلے میں گفسو کرنے والے کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ان دونوں اصولوں سے اجتناام کرے مجمل اور قیاس سے یعنی کہ مختصر بات نہ کرے مجمل بات نہ کریں فق کے مسائل میں بلکہ وہاں تفصیل سے کام نے تاکہ مسئلے کی وضاحت سامنے آئے اس کی دلیلوں کا پتہ چلے اس کے استعمال کے طریقے کا پتہ چلے کہ آپ نے دلیل کہاں سے لی کیسے لی مختصر بات نہ کریں اور قیاس سے بھی آپ نصوص کی موجودگی میں قیاس سے بچیں یہاں جو قیاس سے بچنے کی بات ہے وہ نصوص کی روشنی میں قیاس کرنا جائز نہیں اس قیاس سے روکنے کی بات ہے مسجد فرمایا اکثر لوگ تعبیر و قیاس کے راستے میں ہی غلطی کر بیٹھتے ہیں جب تعمیل کی طرف جاتے ہیں تو بھی غلطی کرتے ہیں اور جب قیاس کا استعمال کرتے ہیں تب بھی غلط جگہ استعمال کرتے ہیں امام احمد رحمت اللہ نے فق کے سلسلے میں جو جن دو اصولوں سے بچنے کی بات کہی ہے ان سے عقیدے کے باب میں بدرج اولا بچنا ثابت ہوتا ہے جب فقہ کے مسائل میں مختصر بات کرنا اور قیاس کرنا منع ہے تو عقیدے کے مسائل میں بدرج اولا منع ہے کہ آپ بغیر دلیل کے مختصر بات کہیں کہ اپنے عقیدے کی بات نہ ثابت کریں है? اور, اور, اور عقیدہ کے مسائل میں قیاس کے ذریعے مسئلہ ثابت نہ کریں آپ تو یہ ہو گئی علامت کی منحج سلف سے متعلق بعض قواعد و اصول یعنی اہل سننے وال جماعت کے کچھ اصول بھی یہاں جانا ضروری ہے جن کا تعلق دین کے اہم مسائل سے ہے نمبر ایک امر بھی معروف اور نئی المنکر کے متعلق قائدہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب امر میں مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ٹھیک اس اصول کا مقصد کیا ہے اس کے اس, اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ معروف سے برا تمام طرح کی اطاعتیں اور نیکیاں اور ان میں سب سے بڑی اطاعت اللہ وحدہ اللہ شریک ال کی عبادت ہے یعنی امر بالمعروف جو ہم کریں گے اور نیکی کا جو ہم حکم دیتے ہیں تو سب سے بڑی نیکی سب سے بڑا معروف توحید ہے لہذا سب سے پہلے جس معروف کی دعوت دینی چاہیے وہ توحید ہے دوسری نیکیاں بعد میں نماز روزے اخلاقیات کی نیکیاں بعد میں سب سے پہلے جو نیکی اس بات پر ہم رکھتے ہیں جو اس کی دعوت دی جائے وہ توحیدِ والی تعلی ہے اور اسی کی عبادت ہے عبادت کو اسی کے لیے خالص کرنا دوسروں کے بعد ترکت دینا دوسروں کے خواہ واجب ہو یا مستحق کا نمبر یا مستحق کا نمبر اس کے بعد ہے منکر وہ تمام چیزیں ہیں جن سے اللہ اس کے اصول نے منع فرمایا ہے تمام معاشی اور گناہ اور بدعات منکر ہیں اور سب سے بڑا منکر شرک ہے تو نئی یعنی منکر میں سب سے پہلے بھی چیز سے جائے گا وہ شرک ہے اور معروف میں سب سے پہلے رکن جو دیا جائے گا وہ توحید اور اللہ کی خالص عبادت ہے ان چیزوں کو دیکھیں اب یہ اہل سنت کے اصول اور قواعد ہیں اور ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کا اصول کیا ہے کہ پہلے نمبر نماز اور اخلاقیات کی دعوت دو توحید اور شرک کی بات بھی نواز اور منکر تو ہی نہیں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل تک کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے بلائی جاؤں وہ لطف یہی لوگ پلاح پانے والے نجات پانے والے ہیں آئندہ سفر میں دیکھیے اور مزید آیات نقل کی ہیں کہ پپولا اس میں مزید یہ ہے کہ اب تعمیر کا جو قول نوٹ اس میں اس میں جو انہوں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ امتحمہ نے کہا کہ جو شخص امر بالماروف کرنا چاہتا ہے اس کو پڑھنا میں بڑا اہم ہے جو شخص امر بالمعروف ہو نئی انکڑ کا فرضہ انجام دینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس چیز کا علم ہو جس کا وہ حکم دے رہا ہے تبلیغی جماعت کی طرف جو حال نہ ہو ایک عام سات چھاپ لوگ جو ہے جا کر کے معروف کا حکم دے لگ جائے بلکہ معروف کا دینے کے لیے معروف کا علم ہونا چاہیے منکر سے روکنے کے لیے منکر کا علم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور مزید اس سلسلے میں جو اہم بات کہی شہب و پیمیا نے وہ یہ کہ اس سلسلے میں نرمی کی روش پر گامزن ہونا چاہیے کہ ایک عالم کو ایک داعی کو ضروری ہے کہ رسک اور نرمی سے اس کام کو انجام دے تو رید کا بھی آپ حکم دیں تو نرمی کے ساتھ دیں شرک سے روکے تو اس بندے کی بھلائی اور خیر خواہی کا واسطہ دیتے ہوئے اس کو یہ, یہ, یہ, یہ احساس دلاتے ہوئے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کریں کہیں آپ کی سختی سے کوئی انسان بردشتہ نہ ہو جائے یہ خلاصے میں تحریک کہوں گا آگے پیج بڑھتے فپول کوئی نا دیکھے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ نے سراؤن کے پاس بھیجا تو کیا کہا کہ جاؤ پھر ان کے پاس اور اس سے نرمی سے سمجھاؤ اس کو نرمی سے سمجھاؤ لال لگو او یخشا کر شاید وہ ہو سکتا ہے کہ تو یاد آ جائے نصیحت اس کا پکڑ لے اور ڈرنے لگ جائے تو جب تو کیا دنیا میں کوئی بھی ہمارے جو مشرقی ہمارے جو مسلمان بھائی صرف مبتلا ہیں کیا وہ فروغ سے زیادہ بڑے خطرناک ہیں اے فرون سے زیادہ پتھر ہیں تو اس لیے ضروری ہے اس میں یہ آپ ہمیشہ یہ بات بہن میں رکھیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں ابتدائی طور پہ لہٰذا اسلام کے ناطے سے ہمارے بھائی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں لہذا اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پہ لانا اور ان کو جہنم کے راستے سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے تو یہ ایک خیر خانہ کام ہے نہ کہ شدت پسندی کے ساتھ ان کو ان کو دھتکارنا ان کی, کی رسوائی کرنا یہ مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے اسی طریقے سے ایک اور بڑی معروف کہ معروف کا منک اور من سے ڈراؤ اور روکو وس برا لاسبت اور اس راستے میں جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرو یہی چیز ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں اگر ہمارے مخاطب نے ڈانٹ دیا دھتکار دیا یا ہمارے خلاف اس نے کوئی الفاظ ابل دیے ایسے جس سے ہماری بےزتی ہو گئی ہے اس نے ہمیں کافر قرار دے دیا وہ بھی خراب دے کر کے اس نے ہم, ہم سے ہم حاصل کر لیں اب ہم اس کے نتیجے میں اس پر تختیز حکم لگانے لگ جائیں یا اس کے خلاف ہم بھی محاذ کھڑے کر لیں یہ دعوت کے میدان میں صحیح نہیں ہے دعوت کے میدان یہ الگ بات ہے کہ اعتقاد کے طور پہ ہم ان بداعتوں کے شدت ہونے اور کفر ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور جس بندے پہ حجت قائم ہو جائے تو اس بندے پر حکم بھی ہم لگا دیں گے کہ یہ بندہ اس حجت کے قائم ہونے کے بعد کافر ہو جاتا ہے یا مشرق قرار دیا جاتا ہے لیکن دعوت کے میدان میں جب ہم تعلیم اور دعوت کا کام کریں اس وقت ہمیں یہ سختی نہیں کرنی ہمیں کہا رہے تو تو کافر ہو گیا اس وجہ سے تو تو مشرق ہو گیا اور خلاص نکل گیا دین سے کیونکہ تو جو ہے اس بات کا ممکن ہے جبکہ تیرے پاس دلیل آ چکی ہے تو دعوت کے وقت میں دعوت کے میدان میں ہم کسی پہ حکم نہیں لگائیں گے اس وقت اس وقت ہمیں اس بندے کو سمجھا کر کے خیر خاہی کے طور پہ دین میں لانا ہے لیکن جس بندے کے جس بندے کے پاس اماد ہو سرکشی ہو اور وہ اس بات کو نہ مانے اور اس کو حجرت ہم تمام کر دیں تو پھر ہمارا اعتقاد یہ ہوگا کہ ایسا بندہ کافر ہے جو پھر حجر کے تمام ہو جانے کے بعد بھی اس کو نہ ٹھیک ہے لیکن دعوت کے میدان میں ہمیں نرمی سے کافر کا رویہ اختیار کرنا ہے یہی منہج لغدی اور منہج الہی ہے اصل یہی ہے لیکن شدت کے وقت شدت بھی اس کی جائے گی جی حجت کب قائم ہوگی بڑا یہ مسئلہ جیسے دیکھیں وقت دیکھنا مجھے صحت نے بتایا نا ایک گھنٹہ ابھی ہے تو ان شاء اللہ ہو جائے گا حجر قائم کرنے کے لیے مختصر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ حجت وہ دلیل ہے پران حدیث کی تو وہ دلیل آپ اس بندے تک پہنچائیں تاکہ وہ بندہ اس دلیل کو سمجھ سکے اگر اس دلیل کے ساتھ اس مسئلے میں کوئی اشتباہ ہے کوئی گنجدہ پیچیدہ مسئلہ ہے یا اس بندے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اس کو اضاف کر کے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہجر پہنچ جاتی ہے لیکن حکم لگانے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کبھی کبھی ہجر پہنچنے کے بعد بھی اس بندے کے پاس کچھ عذر ایسے ہوتے ہیں جو مقبول ہو سکتے ہیں ہو جاتے ہیں مثلاً ایک بندہ ہے اس کے پاس جو ہے اتنی, اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھ سکے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمجھ گیا لیکن اس کے پاس وہ صلاحیت ہے ہی نہیں سکے مسئلہ صلاحیت ہے لیکن اس کے پاس کچھ مواد ایسے ہیں ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا تو بہرحال حقوق لگانے کام ہر کسی کا نہیں ہے آپ اس بات کو سب سے پہلے علماء کی طرف کہہ رہے ٹھیک ہے کسی بھی شخص پہ کوئی حکم لگانا اور فرجد کے تمام ہونے کے بعد فیصلہ کرنا یہ کام علماء کا ہے اور راسخین کا ہے ہر بندہ کسی کے حکم لگاتا نہ پھرے اس کے ذریعے بڑا ہی تشویشناک ماحول پیدا ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کی تکفیر کھڑی ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں آپس میں قتال بھی اور جنگ و جدال اور جو مسائل آج کل کھڑے ہوئے ہیں کہ تکفیر کر دی اور پھر اس کے تکفیر کے نتیجے میں تفجیر آتی ہے قتل اور فریزی آدی ہیں لہٰذا یہ تقسیم کا حکم یہ جو مسائل ہیں یہ علماء کی طرح چھوڑ دیں اور علماء کے کے حوالے کر دیں باقی ہمارا کام ہم تو ایک داعی کی حصہ رکھتے ہیں ہم ہم لوگ پہلے نہیں کہ آپ کے لیے بات کہی جا رہی ہے ہم سب کا کام یہی ہے کہ ہم سارے جو علماء اور دعات ہم کام کرتے ہیں سب کا کام یہی ہے کہ ہمارا کام دعوت دینا ہے اور لوگوں کو دل کی طرف لانا ہے رہی بات حکم کی تو وہ بڑے علما کی طرف چھوڑ دیجیے جو راسطین ہیں وہی اوپر حکم لگائیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ہو گیا امر المعروف کا قائدہ نہ عبادات کا قائدہ تو امر المعروف کے قاعدے میں دو تین باتیں اہم ہیں ایک بات یہ کہ سب سے بڑا معروف توغیر اور اللہ کی عبادت ہے سب سے بڑا منکر شرک ہے اور ان کی دعوت دینے کے لیے ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے تو کی حقیقت جانا ضروری ہے شرک کی حقیقت جانا ضروری ہے اور ساتھ میں اس طریقے کو اپنانے کے لیے نرمی اور رشق سے کام لینا چاہیے تین باتیں کہیے اس کے اندر نمبر دو عبادت کے متعلق قائدہ عبادات کی بنیاد توقعی پر ہے یعنی جو بھی عبادت انسان کرے گا تو وہی وہ عبادت کرے گا جو اللہ اس کے حصول سے ثابت ہے اپنی مرضی سے عبادت ایجاد نہیں کرے گا ٹھیک ہے جس طرح اہل مدرس نے مختلف عبادتیں ایجاد کر رکھی ہیں قرآن خانی کی ہوں یا فادحہ خانی کی ہوں یا مختلف اور بھی نمازیں ہوں طرح طرح کے ناموں سے طرح طرح کی نمازیں انہوں نے ایجاد کر دی ہیں تو یہ ساری وداحت جو نمازوں اور عبادات کے متعلق ہیں یہ سب مردود ہیں کیونکہ عبادات میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ عبادتیں توقیفی ہیں لہذا وہی کام عبادت کا کیا جائے گا جو کام اللہ اس کے سور سے ثابت ہے ورنہ اپنے تفصیل عبادتیں ایجاد نہیں کی جائیں گی اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ حکم اللہ کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے میری دعوے داری کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا فرمانا جو اللہ رسول اور اس پر یہ خوشخبری کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرافاری کرے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا ایسی جنتوں میں رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے صحیحین میں صحیح ہے اللہ رحم کے بارے میں فرما فرمایا حجر کو خطاب کرتے ہوئے جب بوسہ دیا اور کہا نیل عالم ان کا میں جانتا ہوں کہ صرف ایک پتھر ہے لا تنفع ور تنفا نہ تو تائن نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو تجھے گوسا دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تجھ سے ہمیں کسی خیر کی اور کسی فائدے کی امید ہے یا جیسے عبادت کرتے ہیں نہیں بلکہ وہ اللہ علی رعیۃ النبی اللہ واقل چکا اور اگر میں نے اللہ کے نبی کو تجھے گوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسہ دیتا تو پتہ یہ چلا کہ دیکھیں پتھر کو بوسا دینا یہ عبادت ہے لیکن ہر پتھر کو نہیں ہجرے آس اب آپ یہاں دیکھیں یہاں قیاض نہیں چلے گا کہ اب کسی پتھر کو آپ لگا لیں مسجد میں یا اپنے گھر میں اور آپ اس کو بوسا دیں نہیں چلے گا یہ عبادت توقیفی چیز ہے جو عبادت اللہ اس کے ثابت ہے وہی کی جائے گی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اچھا سر سا پل اتر چاہ کہ پین بھی کرو میرے دفتار نہ کرو تمہار لیے ایسا کرنا کافی ہو جائے گا اس طرح سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یہ عبادت کا اس میں بہت یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ اہل سنت و جماعت کا و اصول ہے اہل سنت اور سلف اور اہل حدیث اس بات پر چلتے ہیں کہ ہم عبادتیں صرف وہ کریں گے جو الفظوں سے ٹھیک اور اس میں ہم اہل عبدت سے ممتاز ہیں اس مسئلے میں متمیز ہیں نمبر تین پین پر رکھ لیجیے دین کا دار و مدار علم اناف اور عمل سالح پر ہے شاہ فرماتے ہیں بھلائی دو باتوں پر منحصر ہے نمبر ایک علم اناف اور عمل صالح اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ترین چیزوں کے ساتھ مقبول فرمایا اور وہ ہیں خدا اور ہدایت اور دین حق تاکہ دین کو تمام ادین پر غالب کر دے ہدایت سے مراد علم نافع اور دین حق سے مراد عمل صالح ہے لہذا علم نافع سیکھنا اس کے بغیر دین نہیں حاصل ہو سکتا اور علم سیکھنے کے بعد عمل صالح کرنا ضروری ہے ورنہ دین کا کوئی فائدہ نہیں دین حاصل نہیں دین کا دین دین نہیں حاصل ہو سکتا ہو گئی یہ ہو گئی اب اس سے اس کا مطلب ہے وہ اس قاعدے کا اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ اہل الحدیث اور اہل سننا وجما کی مذہب کی بنیاد ہی علم نا فہر ہے اور عمل صالح پر ہے یعنی ہمارا کام علم سیکھنا سکھلانا علم کی دعوت دینا اور عمل کرنا عمل کی دعوت دینا تبلیغ جمال کی طرح نہیں یا ان لوگوں کی طرح نہیں دوسرے طرحوں کی طرح جو دین جو علم سیکھنے سے روکتے ہیں لوگوں کو اور یا جن کے دین جن کے علم کا دار و مدار ان کے پورے مدارس اور ان کی سارے درس و جلوس اور حاضرات کا مقصد اگر ہے تو ٹارگیٹ صرف وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک ان کے اپنے علما کتارے وہ سمجھ سکے اس کے آگے نہیں دیوبند اور اہلیہ دیوبند سے متعلق جتنے مدارس ہیں ان مدارس میں تعلیم کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک طالب علم جو بعد مفتی صاحب کہلاتے ہیں وہ مفتی صاحب صرف اپنے فکر کی کتابوں کو پڑھنا جان جائیں اس کے آگے ان کو سیکھنے سیکھنے کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ نائجیریا میں ایک ساتھ ہمارے کچھ ساتھی بتانے لگ گئے نائجیریا میں تب تبلیغیوں کا ایک بہت بڑا اسکول ہے مدرسہ ہے اور مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم کا مقصد اس میں عربی زبان نہیں سکھائی جاتی اس میں اردو پڑھائی جاتی ہے اور اس میں لاسٹ فائنل جو مقصد ہے وہ یہ کہ یہ اس کا مقصد اردو سکھانے کا مقصد ہے تاکہ فضائل اعمال پڑھنا سیکھ جائیں سمجھے آپ دیکھیں ان کے مدارس کا اہل مدعت کے مدارس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو بدعتیں ہیں اور ان بدعتوں کے لیے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو پڑھنا جان جائے طالب علم بس اس سے آگے نہیں قرآن سنت کو سمجھنا مقصد نہیں اسی لیے فرمایا کہ ہمارے مذہب کی جو پہچان ہے اہل سنت کی وہ علم نافع ہے اور ہمارے صالح ہے نمبر چار مفاسد کو دور کرنا مسالح کے حصول پر مقدم ہے یعنی برائی فتنہ خرابی اور مقصدہ ان کو دور کرنا پہلے ہے بعد میں مسلحت کو لایا جائے گا اور فائدے کو لایا جائے گا اور اس کی, اس کی, اس کی, اس کی دلیل بہت سی دلیل ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یعنی شریعت میں جو الہ کلم اللہ اس میں پہلے نسیح بعد میں اس بات ہے پہلے غیر اللہ کی نفی ہے غیر اللہ کی عبادت کی پھر اللہ تعالی کا اس بات ہے اور اس کے علاوہ دیکھ لیں آپ فرمائے ولا تصور تم لوگ برا بھلا مت کہو ہو غالی مت تو ان لوگوں کو یا ان, ان, ان, ان, ان, ان, ان معمولوں کو جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں کیوں مت لو کیوں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گانے دینا شروع کر دیں گے بغیر علم جہارت کی وجہ سے تو یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو باللہ نوزا جا کہا جانے لگے اس برائی کو دور کرنا اس مقصد کو دور کرنا ضروری ہے حالانکہ غیر اللہ کی ترقیز کرنا اور ان کے معبودوں کو کی کی کی خامیاں نکالنا کہ تمہارے اس معبول میں یہ خامی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا نہ سن سکتا نہ چل سکتا نہ اپنی اپنی طرف سے مکھیوں کو ان کو ہٹا سکتا کچھ بھی آپ خرابیاں نکال سکتے ہیں برا گلا کہہ سکتے ہیں سب کچھ منا عربی زبان میں برا بھلا کہنا ہوتا ہے برا کہنا ہے کسی کو انہیں سے صرف گالی کے الفاظ نہیں ہوتے تو لہذا آپ اگر کوئی ایسے موقع پہ کسی کے معبود کو بھی برا نہ کہیں آپ اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ ہم اگر اس کو برا دیں گے تو یہ ہمارے رب کو گالیاں شروع کر دے گا لیکن ان کی خامیاں آپ اس طرح اس طریقے سے نکالیں معقول طریقے سے جس میں ظاہر طور ایک دم چوٹ نہ لگے انسان کو اس کو ترقی اور گستاخی کا اس کے بغل گستاخی یا ترقی اور تزنیل اور رسوائی کا احساس نہ ہو اس بات کا آپ ماحقول طریقے سے بات کہیں تاکہ اس میں برائی والا میننگ نہ آئے تو کبھی کبھی ایک بری بات بھی اگر اچھے سے طریقے سے کہی جائے تو انسان جو ہے سمجھ لیتا ہے اور برا نہیں مانگتا لیکن برا بھلا ڈائریکٹ آپ کہنا شروع کرتے اس سے منع کیا گیا کہ وہ لوگ بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ کو باللہ برا کہیں گے. نمبر دو دلیل سیدنا سے ہے کہ لا ان قومك عهد لا ما فيه ما قوم کے قبول اسلام کا زمانہ نیا نہ ہوتا یعنی یہ لوگ ابھی ابھی جان لے چھوڑ کر کے اسلام میں آئے ہیں اگر نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو پھر میں حکم دیتا کہ کابر کو ڈھایا جائے جو موجودہ شکل میں تھا لمبے لے کے زمانے میں اس کو گرایا جائے اور پھر سے اس کو بنایا جائے تو جو حصہ اس کا باہر کر دیا گئے تھے میں اس کو داخل کر دیتا اور اس کا دروازہ جو تھا اس کو نیچے کر دیتا لیکن آپ نے یہ کام جو ایک مسلحت تھی اس کے پیچھے کیا تھا کہ کعبے کی اصل بنیاد پہ جو حتیم باہر رہ گیا ہے وہ بھی داخل ہو جائے کعبے کے اندر اور دروازہ قریش نے اپنے اس کے لیے سرداری کو قائم کرنے کے لیے اپنے انہوں نے اونچا کر دیا تھا اس میں دروازے میں سے تابل وہی لوگ داخل ہوتے جس کو قریش کے لوگ چاہتے تھے تو اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ اس دروازے کو نیچے لایا جائے تاکہ جو اور وہ کھلا رہے جو چاہے اس میں داخل ہو کے اللہ کی مدد کر لیں تو یہ مسلحت ہے لیکن اس مسلحت کو اللہ کے نے چھوڑ دیا کس مقصد کی وجہ سے کس نقصان کے ڈر سے کہ اگر کعبے کو گرایا جائے گا تو یہ لوگ زمانۂ جہلیت سے کعبے کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ لوگ برگشتہ ہو جائیں گے اسلام سے اور مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور خود اپنا نقصان کر لیں گے اسلام سے بھاگ جائیں گے کہ یہ لوگ تو کعبے کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں کعبے کو گرا رہے ہیں تو پھر یہ, یہ لوگ ان کا مقصد اچھا نہیں ہے لہٰذا اس دین میں کوئی فائدہ نہیں تو اس لیے مقصد کو دور کرنا مقدم ہے مسحت کو لابے سے ٹھیک ہے اس میں ایک, ایک ایک لطیفہ میں لیجئے جی باریک نقطہ یہ ہے شیخ خیبین اور سعید الرحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے اس پر کہ دیکھیں اللہ کے نبی کی خواہش جو تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی یہ بھی ایک بہت بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ کعبہ گرچہ آج بھی اسی طرح سے ہے اس کا دروازہ اونچا ہے لیکن حکیم کو کھول کر کے یہ جو بچ گیا ہے حکیم اس کے ذریعے وہ, وہ کام پورا ہو جانا جو اللہ کے نبی کا مقصد تھا کہ جو چاہے کعبے میں داخل ہو آج حتیم کھلا ہوا ہے آپ چاہیں تو, تو حتیم کے جا کے اندر نماز پڑھ لیجیے ضروری نہیں کہ آپ کعبے کے دروازے کھول کے اندر جائیں جو کیونکہ جو کعبے کے اندر کا حصہ ہے وہی حتیم کا حصہ بھی ہے تو وہ مکمل دونوں کے اندر برابر سوال ہے تو اللہ کے نبی کی جو خواہش تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری کر دی ورنہ اگر یہ بعد کے زمانوں میں اس کو پورا کر دیا تھا جیسے کہ آپ بلاب نے کیا تھا پھر اس کو بلا کے پھر سے بنایا تھا نا بلاب الزبیر نے تو اگر یہ بن جاتا تو پھر اتفاق سے بات کے لوگ اونچا دروازہ کرتے تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا کسی کو داخل ہونے کا موقع ہی نہ ملتا ٹھیک ہے نمبر تین اسی کئی دلیلیں ہیں جس میں یہ ہے کہ جو ہے مقصد اور برائی کو ہٹانا پہلے ہے مسلحت کو لانے کے مقابلے میں اگر ایسا ہو نمبر تین اللہ کے نبی اسلام نے منافقین کے قتل کا حکم نہیں دیا جبکہ وہ لوگ قتل کے مستحق تھے ان کی ان کے جو, جو اعمال تھے ان کی جو حرکتیں تھیں لیکن آپ نے ان کو قتل نہیں کروایا بہت سے موافق سامان ایسے حکم دیجیے اس منافع کو ہم قتل کر دیں لیکن آپ نے قتل نہیں کرنے کا حکم دیا کیوں کی میرے لوگ کہیں گے کہ جو ہے محمد ابرساتے ان کو قتل کرتا ہے تو دین اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے چوتھی چیز اللہ کے نبی نے عمرہ کو جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں قتل کرنے اور ان کے خلاف خروج کرنے سے مرا فرمایا آپ نے کہا کہ تمہارے میرے بال ایسے عمرہ ایسے حقام ایسے ایسے بادشاہ ایسے لوگ آئیں گے جو نماز کو اس کے وقت سے دور بعد میں پڑھا کریں گے ان میں برائیاں ہوں گی طرح طرح کی برائیاں ہیں وہ ذکر ہیں کتاب المارہ میں صحیح مسلم میں آپ پڑھنے بہت سی احادیث ہیں تو اللہ کے نبی صاحبہ کیسے لگا ایسا ہو تو کیا ہم ان سے لڑ لیں ان کے خلاف عروج کریں تلوار اٹھائیں آپ دے گا نہیں اس سے بہت بڑا فساد لازم آئے گا آپ نے کہا وہ منع کر دیا گرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو تاکہ فساد عظیم اور شر عظیم کا سبب باب ہو سکے اس میں اور بھی پاتے ہیں فرمایا کہ دو خلیفہ سے بیعت کر لی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو جو بعد میں آیا اس کا مقصد کیا ہے تاکہ فطرے کا دروازہ بند ہو سکے ٹھیک ہے شیخ خدا فرماتے ہیں اس قاعدہ متعلق کچھ ذیلی اور فروحی باتیں کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس قاعدے کی مثالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے میں جماعت کے اصولوں میں سے ہے کہ جماعت کو لازم پکڑا جائے حکمرانوں سے قتال نہ کیا جائے اور فتنے میں لڑائی سے گریز کیا جائے مسالے اور مفاسد کی مقدار کی تعین شہر کے ترازو سے کی جائے گی کہ مسلحت اور مشرق کیا ہے انسان کے اپنے اعتبار سے نہیں ہوگی اس قاعدے کی بنیاد پر اگر کسی فرد یا جماعت نے معروف و منکر تو اس طرح یکجا اور جمع کر لیا ہو کہ وہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے ہو اور صورتحال یہ ہو کہ اگر وہ اختیار کریں تو دونوں کو اور فرق کریں تو دونوں کو تو ایسی صورت میں آزادانہ طور پر انہیں معروف حکم دیا جائے گا اور من کروف حکم دینا اور من کر سونا درست نہیں ہوگا بلکہ یہاں غور کیا جائے گا کی ضرورت ہوگی اگر معلوم بلائی کا پہلو غالب ہے تو اس کا حکم دیا جا جائے گا کہ گو کہ اس کے ساتھ کم تر درجے کا منکر قبول کر لینا لازم آئے اور منکر سے روکنا اس وقت درست نہیں ہوگا جب اس کی وجہ سے عظیم تر معروف اور بھلائی کا فوت ہونا لازم آئے اس لیے کہ یہاں برائی سے روکنا گویا اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کی طاقت تو ختم کرنے اور حسنات کی بجا آدمی کو ختم کرنے کی طرح ہوگا اور اگر منکر کا پہلو غالب ہے تو اس سے روکا جائے گا اگرچہ اس کی وجہ سے کسی کمتر درجے کے معروف کا فوت ہونا لازم ہے یہاں تک کہ یہاں اس معروف اس معروف کا جو کہ منکر کو مسلزم ہے حکم دینا ایک منکر بات ایک مضر بات ہے اور اللہ اس کے اصول کی معاشیت میں شمار ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غذے کے پاس ہے کچھ لوگوں کے پاس معذور اور کر بھلائی اور شرق, بھلائی اور برائی دونوں پائی جائیں برابر گزے کی بظاہر کہ اگر اس کو کرے تو وہ چھوٹے اس کا حکم دے تو وہ چھوٹے تو اس میں پھر یہ موازنہ کیا جائے گا کون سی چیز زیادہ بڑی ہے لہذا اسی کے اعتبار سے ہم اپنا رویہ اختیار کریں گے نمبر پانچ احکام خواہ وہ اصولی ہوں یا فروڑی جو حکم اور فیصلہ حکام سے مراد یہاں فیصلہ ہے فیصلے چاہے اصولی مسائل میں ہوں یا فروری میں ہوں ان کی تنفیذ ان فیصلوں کی تنفیذ اور تکمیل دو باتوں کے ساتھ ہی ممکن ہے کون سی نمبر ایک شرائط کا پائے جانا نمبر دو موانع اور رکاوٹوں کا نہ پائے جانا یعنی کسی پر اگر کوئی حکم لگایا جائے گا کسی انسان پر یا کسی مسئلے پر تو یہ اس حکم کا مستحق یہ اس کا اس, اس, اس, اس طرح اس طرح تو اس میں شروط کا پایا جانا ضروری ہے اور موانے اور رکاوٹوں کا پایا جانا ختم ہونا بھی ضروری ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ تکفیر کے لیے شرطیں ہیں اور موانے سے رکنا بھی ضروری ہے تو یہی بات کہی ہاں جا رہی ہے شریر کے تمام پیغامات خواب اصول میں ضروری ہے ایک عظیم اصول اور قاعدہ ہے کہ شرائط کا وجود اور مواد کا ختم ہونا نہ پایا جانا بے ضروری ہے اگر شرط موجود ہے لیکن اس کے ساتھ کسی معنی کا وجود بھی ہے تو حکم لگان درست نہیں ہوگا اس کی مثالوں میں سے حرام امور کا ارتقاب کرنے والوں کے سلسلے پر وعید کی آیات پر مشتمل آیات ہیں یہ لوگ یہ لوگ نصوص سے ثابت شدہ وعید کے مستحب اور اہل ہوں گے لیکن ممکن ہے کوئی مانڈ وجود میں آ جائے جو عقاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے جیسے توبہ یعنی ایک مومن ایک مسلمان اگر گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے کیا ہے گناہ کرنے کا مطلب وہ گویا فاسق ہو گیا وہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا مستحق ہو گیا لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عذاب لازمن ہوگا نہیں ہو سکتا ہے اس عذاب کے ہونے سے مانع قائم ہو جائے اور عذاب نہ ہو جیسے کہ توبہ کر لینا ہے کہ نہیں مومنین کا ان کے لیے مقدلہ کرنا دوسرے مسلمانوں دوسرے مسلمانوں کے لیے مقصد کی دعا کریں تو ایک گنہ مسلمان بھی کی معافی ہو جائے گی ہمارے دعا کرنے سے مصیبتوں کا نازل ہونا کسی بندے کا مسلمان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو بہت سے گناہ اس کی معاف ہو جاتے ہیں اور دوسرے وہ امور جو گناہوں کا کفتارہ بنتے ہیں لہذا ضروری نہیں ہے کہ کسی بندے کے پاس اگر کوئی ایسی چیز پائی جائے جو کسی گناہ کے حکم کا سبب بنتی ہو تو اس, اس کی وجہ سے اس پر وہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اس پر آپ کو سزا ملنی ضروری ہے نہیں ضروری کہ سزا ملے بلکہ بہت سے اسباب ایسے ہیں جو موانع ہیں اس کی ایک مثال نماز ہے کہ نماز کی راغی کے لیے اس کی شرط تہارت کا پائے ضروری ہے اب جو شخص بغیر تہارت کے نمازہ کرنا چاہتا ہے اس کی نماز شرط کے محفوظ ہونے کے لیے درست نہیں ہوگی ٹھیک ہے شرط نہیں پائی گئی یہاں پہ کسی کی تکفیر کسی کو بدعتی ٹھہرانے اور کسی کو فاصے کہنے کا عمل بھی اسی اصول سے جڑا ہوا ہے وہ یہ یہ وہ احکامات ہیں جن کے سلسلے میں اس وقت فتنہ و آزمائش حد سے سوا ہے ان حد سے گزری ہوئی ہے اس بارے میں عقلیں اڑ گئی ہیں اصطلاح کی کثرت اور آراء اور خواہشات کی بہتاط ہے تکفیر اور تقدیل کے مسئلے میں خاص طور منصلب پر چلنے والے اہل جماعت کے افراد کا موقف اہل اہل حدیث ہے اور فاسد عقیدے کے حامل لوگوں کی تقسیم جسم میں تفصیل کا موقف ہے مجمل موقف نہیں ہے جو بات پیچھے گزری کہ مجمل اور مختلف بات نہ کرو بلکہ کسی پر اگر حکم لگانا ہے تو اس کی تقفیر اور تخلیق کرنی ہے تو اس میں تفصیل ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے اہل ودت ایک درجے کے نہیں ہوتے ان میں سے بعض ہو جن کی تقسیم خطری ہے جیسے وہ شخص جو ایسی بات کہے یا ایسا عمل کرے جو موجود کفر ہے اور اس کے حق میں تکفیر کی شرطیں پائی جائے اور موانع بھی موجود نہ ہوں اور بعض ہوئے جن پر حکم کفر کا نہیں لگایا جا سکتا اس لیے کہ اس کے حق میں ان باتوں کا موجود نہیں ہے پھر اہل بجت اور اہل تکفیر کی تکفیر کے سلسلے میں گفتگو کی بنیاد دو عظیم اصولوں پر ہے نمبر ایک کتاب و سنت سے اس بات کا یا اس عمل کا کفر ہونا ثابت ہو جس پر حکم لگایا جا رہا ہے اور نمبر دو اس حکم کا معین اور خاص قائل ایک شخص جو خاص قائل ہے یا فائل ہے یا عامل ہے اس پر اس حکم کا منطبق ہونا اور پٹ بیٹھنا اس طرح کے اس کے حق میں تقسیم کی شرطیں پائی جائیں اور موانے کا ثبوت نہ ہو یہ باتیں بہت بارہا کہی جا چکی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بندے پر کفر کا حکم کب لگایا جائے گا جب وہ عمل جو اس نے کیا ہے وہ قول یا وہ بات جو اس نے کہی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن و حدیث کی دلیل ہو کہ یہ بات کفر اکبر ہے یہ کو کافر کہنے کی شرطیں مکمل پائی جانی چاہیے اور کوئی ایسا مانع اور رکاوٹ نہ ہو جو کافر کہنے سے ہمیں منع کرتا ہو یہ بات کہی جا رہی ہے مختصر طور پر یہی دونوں اصول اس وقت منطبق ہوں گے جبکہ کسی پر بجتی یا فاسق ہونے کا حکم لگایا جائے گا یعنی تفسیر ہی کے لیے نہیں ہے یہ اصول بلکہ تفسیق اور تبدیع کے لیے بھی یہ اصول لازمی ہے چلیں آگے آگے, آگے. اہل میں کر کے سلسلے میں سلاف صالح کا موقع کیا ہے اس میں بہت سارے رسوس انہوں نے پیش کیے ہیں فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ مر کی میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جس پہ ہمارا امر نہیں تو مضبوط ہے لہٰذا سب سے پہلے تو وہ رد کیا جائے گا پہلا موقع کیا ہے ہمارا اے کا, کے ساتھ کہ اس کو اس کی بدت خرت کر دینا محدود اچھا اسی طرح حدیث اور ہے من عمیل عمل مفورد اس کے بعد ایسے لوگوں سے دخص کیا جائے گا نفرت رکھی جائے گی جو کیا نام بدعتوں کا ایجاد کرتے ہیں من احب اللہ ابغد اللہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اللہ کی خاطر اس نے نفرت کی وہ اب اللہ و من اللہ فقر استقمل اور جس نے اللہ کی خاطر کسی کو دیا اور اللہ کی خاطر منع کیا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا اسی طریقے سے اللہ کے نا منبی بحت اللہ مجھ سے پہلے اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس کے اس کی امت میں سے خاص مددگار اور ساتھی ہوا کرتے تھے خواہ یور ہوا کرتے تھے خاص ساتھی اور اصحاب ہوا کرتے تھے صحابی ہوا کرتے تھے یا خود النبی سنت ہی جو اس نبی کی سنت عمل کرتے وہ اور اس کی حکم کی پیروی کرتے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوا ہو جاتے تھے جو ایسی باتیں کہتے جو وہ نہیں کرتے تھے اور ایسے کام کرتے جن, ج, جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا پس جو شخص ان کے ساتھ اب, اب ایسا پہلے بھی ہوتا تھا تو میری امت سے بھی ہوگا یہ مطلب ہے تو پھر فرمایا جو شخص ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ ممکن ہے فن اپنے ہاتھ سے جہاد کیا یعنی اپنی قوت کا استعمال کیا ان کو روکنے کے لیے تو وہ مومن کہ ومن جاہد اہم بے لسانی جس نے اپنی زبان سے جہاد کیا تو وہ بھی فو ممین تو وہ بھی مومن کہلائے گا مومن। اور جس نے اپنے دل سے جہاد کیا تو وہ بھی مومن ہے وہ علیہ صاحب اور ایمان حبد خردل لیکن دل سے بھی جو انسان ان سے جہاد نہ کرے دورا نہ سمجھے تو اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے رائے کے دانے کے برابر بھی ٹھیک ہے حدیث ابن کے مز... اب یہ کیا ہے یہ سب موقف ہے لمع کے رشتے میں کہ جو لوگ بجاتی ہیں جو لوگ ان والے ہیں جو زرارت پر قائم ہیں ہم جہاں ہمارا ہاتھ چلے گا جہاں ہماری قوت چلے گی وہاں قوت استعمال کریں گے جیسے مثلا مملہ کا ہے یہاں پہ اگر کوئی شخص بدت ایجاد کرے گا تو یہاں قوت کے ساتھ اس کو فتح گرائے گا ٹھیک اور جہاں پہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے وہاں پہ ہم لسان کا استعمال کریں گے زبان سے منع کریں گے یہی ہے وہ جو بھی پیچھے گزرا کہ اہل سننا بل جماعت کا اصول اور ان کی پہچان اور ان کا امتیاز ہے کہ وہ اہل بدت پر رد کرتے ہیں पहले भी रद करना ये जिहाद है देखें आप हरीज में आकर भाई उसे गिरवाया गया ऐसे लोगों पर रद्द करना लिसान से लिसानी जिहाद है जिहाद से प्रवास नहीं होता तो लिसानी जुबानी जिहाद है ये اور جہاں پر کوئی بندہ زبان سے بھی نہ کہہ سکتا ہو کمزور ہو خود مل... اکیلا ہو کم لوگ ہوں یا اہل بدت کا زور شور قوت اور طاقتور کی اتنی ہو کہ ذرا بات کہنے سے بھی بڑی بڑی سزائیں مل جائیں اور بہت سارے شہری کاموں سے بےچارہ محدود رہ جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو دل سے برا جانے ہیں. تو دل سے برا جاننا ایما, یہ بھی جہاد ہے دل کا جہاد ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے اس کے بعد اگر کوئی دل سے بھی برا نہ جانے تو پھر کوئی ایمان والا نہیں ہے ایمان کا کوئی حصہ بعد ماشاء اللہ جو بڑا لمبا چیپٹر ہے یہ اس کے اندر جو ہے اسی طرح کے مصوص ہیں فرمایا کہ صحیح فی آخر زمانے قوم ہوں آخر زمانے میں یہ قوم نکلے گی آخر زمان مطلب آخر زمانہ مطلب کہ یہ اللہ کے زمانہ وغیرہ اس کے آسر میں لوگ نکلیں گے اور پھر آخر تک نکلتے ہی رہیں گے اس آصر کی تحریر کوئی اسی وقت کے لیے نہیں ہے ایسے لوگ نکلیں گے جو نوجوان ہوں گے کم عقل ہوں گے یہ لوگ بہترین کلام قرآن کو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا یہ خوارش کے بارے میں ہے وہ دن سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے جب تمہارا ان کے مٹبھیڑ ہو جائے تو انہیں قتل کر دو یعنی جب لڑائی جنگ ہو تو انہیں کر دو. قتل کرو کیونکہ ان کا قتل قید متدم ہے اس شخص کے لیے سے انہیں انہوں میں سیتنا آئی دنوں کے ساتھ مل کر کے مار کے نرمان میں قتل اور پتال کیا گزشتہ نصوص اور ان کے ہم معنی دوسرے نصوص کی وجہ سے ایم ایشرف نے بدعت اور متعلق اور خبردار کیا ان کتابوں اور تعلیفات میں بدعت اور احبداس کی تردید بھری پڑی ہے امام مسلم میں بہت مشہور حدیث ہے دو لوگ آئے بسرا سے ابن عمر سے ملاقات کی انہوں نے ہمارے یہاں کچھ لوگ قدریا کے طور پہ نکل کے ہیں جو بدت کا جو تقدیل کا انکار کرتے ہیں تو ابن عمر نے کہا کہ میں ان سے بری یہ وہی حدیث آگے آ رہی میں بتا رہا ہوں تو کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور یہ لوگ چاہے وہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ لائے اور میںہارا بہت اہم بات ہے یہ یعنی جو لوگ حدیث کو سمجھنے اور یاد کرنے سے قاصر ہیں وہی لوگ اپنی رائے آکڑ استعمال کرتے ہیں فلو بلو تو گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو گمراہ کیا امام دھار امام لالکائی نے اور دوسرے لوگوں نے روایت کیا کہ ابو کے فرماتے ہیں مبدا قوم جس قوم نے بھی کوئی بدعت ایجاد کی کبھی بھی تو کیا ہوا نہیں تو ان بجک کی کسی قوم نے کبھی بھی السلوب ہے سیف مگر اس کی وجہ سے انہوں نے تلوار کو حلال کر لیا اپنے مخالفین کے حق میں یعنی اہل بجاج ہمیشہ اپنی بداعت کی وجہ سے جو لوگ اس بدت کے مخالف ہوتے ہیں ان مخالفین کے حق میں تلوار کا استعمال کرتے ہیں اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ سارے کے سارے اہل بدت خوارج ہیں کیونکہ خوارج کے پہچان تلوار اٹھانا ہے ابھی نہیں بلکہ آ رہا ہوگا امام ایوب سختیانی فرماتے ہیں اس میں سختیانی لکھا ہوا ہے اس کو سخت یعنی کر لیجیے خا, خا, خا بنائیے امام یا جا بہت سکتا ہے دوست دونوں مل گئے ہیں پاس پاس میں امام ایوب السختیانی سین خا خاں کے اوپر تا کے نقطے کے ساتھ میں سخت یعنی فرماتے اہر ال ہے اہل اہر الخش جتنے بھی ہوا پرست فرقے ہیں ہوا پرست کے بعد ایسا نہیں کہ کچھ لوگ بغیر ہوا پرست ہیں. یعنی جتنے بھی بجاتی فرقے ہیں سارے بجاتی لوگ ہوا پرست ہیں اور سارے لوگ سب خوارج ہیں کیونکہ خوارج نے کیا کیا انخوارج اس طرح جو خاص خوارج کا فرقہ ہے وہ تو نام میں دوسروں سے مختلف ہے مجتما <السَّيف> تلوار سے سب ایک اکٹھے ہیں یعنی اپنے مخالفین کی تکفیر کرنا اور مخالفین کی تکفیر کے بعد ان کو ان کے لیے تلوار کا استعمال کرنا سب جائز سمجھتے آپ کو یاد دلا دوں یہ نقطہ جو بڑا ہی افسوسناک ہے ابھی پچھلے دنوں جو حلب پر چڑھائی کی گئی تھی اور سارے کے سارے لوگوں کو مسئلہ آیا تھا نا شام میں تو حلب ان لوگوں نے فتح کر لیا اور ان لوگوں سے چھین لیا جب تو ایک منحوس لین نے جو ہے خطبہ دیا جمعہ کا ایران میں اور کہا حلب کی چڑھائی اور حلب کی فتح اسلام کی فتح ہے گفر کے خلاف اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا بنا کہ جو اہل سننا مقاتلین معارضہ کے لوگ جو پہلے سے حلب پر تعبض تھے وہ حلب جب بشار اور اس کے آوان نے چھین لیا ان لوگوں سے تو مسلمان جیت گئے کفار سے تو یہ, یہ،, یہ راسدہ جو ہے تقسی کر رہے ہی نہیں کر رہے ہیں اہل سننا کی تو یہی ہے کہ جو ہے ہر فرقہ ہر بدت والا فرقہ اپنے مخالف کی اور اہل سننا کی تقسیم کر رہا ہے فرمائے ما, امام سفیان سعودی فرماتے ہیں کہ الفدا تو ابلیس من الماشیا ابلیس کو گنا سے زیادہ بدر محبوب ہے ابلیس چاہتا ہے کہ بندہ بدرک میں پڑ جائے گنا پڑنا بہت نہیں سمجھتا وہ کیوں کیونکہ معاشرت سے توبہ کی جا سکتی بدعت سے نہیں امام مطالعہ فرماتے ہیں اے احول ایک بندے سے کہا اٹول ان کا لطب تھا احول آدمی جب کوئی بدت یاد کرتا ہے کرے تو مناسب ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اس بندے کی بدت کا اور اس کا ذکر کرو لوگوں کو بتاؤ تاکہ اس سے بچا جا سکے یہ دیکھیں سلق کا منحج ہے کو رد کرنا اور ان کا موقف ہے یہ جو بات بیان ہو رہا ہے حضرت بدری فرماتے ہیں کہ منزلت اہل ہوا بے منظر یہود السارا اہل ہوا جو ہیں خواہش پرست بجاتی اور گمراہ طلقے جو ہیں یہ یہود الصارہ کی طرح کس کے درجے میں ہیں؟ کیا مطلب مطلب یہ ہوگا جس طرح یہود الصارہ اپنے دین میں پڑھانے کے لیے کوئی ترد نہیں کرتے یہ ادو نسرا اپنی کتابیں تبدیل کر دی ہر سال جو نسخہ چھکتا ہے رہا تو انجیل کا جب بھی تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے اس کے اندر تو جس طرح وہ اپنے دین میں تبدیلی کرنا اور بڑھانا اضافہ کرنا بجلی یاد کرنے میں تر دکھ نہیں کرتے اسی طریقے سے اہل الحوا ہیں بے جب کرتے ہیں یہ بھی جو ہے کوئی ان کے یہاں جھجھک نہیں ہے یہ ساتھ اس طرح سے جو ہے اعلان اور بے لگام ہو کر کے بجے یاد کرتے ہیں اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں سما دے اگر को کسی قوم کو دیکھو کہ وہ اپنے سلسلے میں دھیرے دھیرے کام خوشی کر رہے ہیں یعنی مطلب چپ کی چپک کی بات کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں اور چھپ کر کے لوگوں سے اجتماع کرتے ہیں دین کے سلسلے میں تو سمجھ لو کہ یہ فعلم یہ لوگ کسی نہ کسی کمراہی کی تاسیس کر رہے ہیں دین کے سلسلے میں خامو دوسروں سے چھپ کر کے ہو یہ نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی خطرناک پلان پر رہے ہیں اور جو ضلع گم رہے گا وارث یہ بہت اہم بات ہے ابن مسود فرماتے ہیں کہ ایک جماعت آئے گی جو انگلی کے جوڑ کے برابر سنت چھوڑے گی ذرا سی اس کی سنت چھوڑے گی اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ بڑی آفت لے کر آئے گی یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک زمانہ ایسا اگر چھوٹی سی چھوڑ دیں گے تو اس کو پھر تم خاموشپت رہنا اس سے اگر تم نے ان کو چھوڑ دے تو چھوٹی سی بدت کے بعد بڑی بڑی بدعتیں لے کے آئیں گے اور پھر ان کو روک نہیں سکتے اسی لیے آئی ملک نے بدت ضلالت پر رد کرنے پہ استعفا نہیں کیا بلکہ ان کی ہم نشینی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا کہ بدعتوں کو رد بھی کیا جائے گا ان سے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہے امام دار خرم ابل وقت نے روایت کیا فرماتے حزر بسری کہ اہل ہوا اور بدتیوں کے ساتھ مجلسوں میں نہ بیٹھو ان سے بحث نہ کرو جدال اور مناظرہ نہ کرو ویا تصور و ملوں اور ان سے کوئی بھی دین کی بات نہ سنو امام عجوری نے فرمایا ان کے پاس ایک آدمی امام لالکائی نے انہی کے بارے میں یعنی امام حزن بصری کے بارے میں فرمایا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا اے ابو سعید یعنی حسن بصری کنت ہے میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں بحث کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے فرمایا مجھ سے دور رہو میں نے اپنے دین کو جان لیا میں جانتا ہوں میرا دین کیا ہے تم سے وہ شخص بحث کرے یا مناظرہ کرے جو اپنے دین کے میں شکل ہوا ہوں جس کو اپنا دین پتہ نہ ہو میں کیوں کروں میں تو اپنے دین سے نافذ ہوں اہل بھی میں سے دو آدمی کے پاس اور کہنے لگے اے ابکر ہم ہم آپ سے ایک حدیث بہن کرنا چاہتے ہیں فرمایا نہیں उन्होंने कहा कि हम किताब किताबल्लाह की कोई आयत पढ़ते हैं फरमा नहीं फरमा तो तुम दोनों मेरे पास से चले जाओ या मैं उठकर जाता हूं इब्न सीरीन ने कहा निकल जाओ वरना यहां से मस्जिद में है। वो दोनों उठे और उठ चले गए तो लोगों ने पूछा कि आपके लिए इसमें क्या हरज की बात थी कि आपके सामने कोई आयत पढ़ी जाए वो लोग आयत सुना दें आपको इब्न सीरीन ने कहा कि मैंने इस बात को पसंद न किया کہ وہ دونوں کوئی آیت پڑھیں اور اس میں تحریف کریں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے سمجھے تو اہل بدعت کی بات ان کی تقریریں ان کے شبح ان کے پروگرام ان کی بات ان کی تعلیمی مجلسیں ان کے حلقے حقیقت یہ ہے کہ ان سے دور رہنا چاہیے کہ کبھی کبھی آپ کوئی کسی بدتری کی تقریر سنتے ہیں آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عربی سن لوگ پتہ ہو چلے کیا کہتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے آپ کے پاس جب تک کتاب و سنت کا علم نہیں ہے راس سے مضبوط علم جس سے آپ اپنے عقیدے اور عمل کو سمجھ سکیں اپنے مرد کو سمجھ سکیں تو پھر اہل تقریریں بالکل بھی نہ سنیں کیونکہ ان کی تقریروں میں جو چھوٹا سا شبہ ہوگا وہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا ہمیشہ آمیش کے لیے آپ کو پتہ بھی چلے گا اور آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا یا آپ کے آپ کے دین میں بہت بڑا خلل واقع گا اس طرح سے یہ بہت یہ سب سارے واقعات مزید بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے اہلم کے ساتھ جو ہے رویہ کیا چاہ ہونا چاہیے جی کہ جو ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا یہ سارے مسائل اس کو چھوڑ دیتے ہیں آگے چلیں مخالف رد کرنا یہ سب مسئلے کا منحج کیا ہے ابھی ٹائم ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے الحمد یعنی مخالف پر رد کرنا یہ تو اہل سنت کا منہج ہے بدعاتیوں پہ رد کرنا ان کی تربیت کرنا ان کے خلاف بولنا لکھنا یہ اہل منج اہل سنت کا منہج ہے لیکن اس ان پر رد کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے کرد کیا جائے گا ان پر یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کے زمانے میں لوگوں نے بڑا اشتباع پیدا کر دیا ہے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کسی کی جب نقش نکالیں کسی پہ تنقید کریں اور کسی پر رد کریں تو پہلے اس کی خوبیوں کو بیان کریں کیونکہ بندے میں خوبیوں بھی تو ہیں یہ اخوانی جو ہے جتنے ان کا یہ طریقہ ہے کہ, کہ بھئی کسی پہ اب رد کرتے ہیں تو پہلے اس کی اچھائیاں بیان کریں آپ تو ایسے کر دیں کہ گویا کہ پورا کا پورا اس کے پاس برائیوں کا پلکہ ہے اب آپ آئیے کہ منحص تیزی طرح کا کیا ہے مخالف پرد کرنا ان میں کے نزدیک طے شدہ باتوں میں سے ہے مخالف اہل سنت میں سے ہو یا اہل بدت میں سے کوئی بھی ہو کسی مسئلے میں اگر مخالف ہے وہ تو اس پر رد کرنا یہ طے شدہ بات ہے اور اختلاف کا کسی کسی مسئلے میں ہو یا عقیدے کے مسئلے میں ہو مخالف پرد کیا جائے گا چاہے وہ بدتی ہو یا ہمارا ہی بندہ کیوں نہ ہو کیونکہ جب اس نے بات ایسی کہی ہے جو ہم کے خلاف ہے تو اس کو رد کیا جائے گا مسئلہ چاہے صرف ہو مسئلہ چاہے اعتقاد کا ہو مخالف پر رد کر دینا ضروری نہیں کہ اس کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے یہ خوبیوں اور خرابیوں کے درمیان موازنہ کیا جائے کہاں اس کے پاس خوبی تو یہ ہے اور یہ برائی ہے جا یہ برائی چھوٹی ہے ایمان اور یہ اچھی چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کیوں نہیں آپ سن لیجئے آپ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی تعریف فرمائی ہے اہم ایمان کی تعریف فرمائی ہے ٹھیک لیکن ان کی خامیوں کا ذکر نہیں کیا اور کافروں اور منافقین اور فاسقین کی مذمت کی فاسقین میں وہ مسلمان بھی ہیں جو گنگار ہیں تو کفار کی مذمت کی اللہ نے قرآن میں منافقین کی مذمت کی اور فاسقین کی مذمت کی لیکن ان کی خوبیوں کا ذکر نہیں کیا کہ کفار کی مذمت کرو تو ان کے ساتھ کوئی خوبی بھی ہے بیان کی قرآن میں کہیں پوری قرآن کے اندر کے جو ہے کفار کے خوب برائیوں کے ساتھ کی ساتھ ان کی خوبی بیان کی گئی ہے منافقین کی برائیوں کے ساتھ خوبی بیان کی گئی اسی طرح اللہ کے طبی نے متعین افراد اور اشخاص کا عیو عیو کا ذکر کیا لیکن آپ نے ان کے محاصرے اور خوبیوں کا ذکر نہیں کیا حیداشر نفرماتی وہ ابھی جو حدیث گزری کے جب تم دیکھو کہ وہ لوگ جو متاثرات کے پیچھے پڑتے ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر تو آپ دیکھیں آپ نے کہ یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جن کا के ذکر کیا ہے اس کے اندر یہ نہیں بتایا اللہ کے نبی نے کہ نہیں ان کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی کچھ تو ان کو بھی سامنے مطلب رکھ لینا سامنے اب وہ فرماتے ہیں جیسے جی جی جی یہ فائدہ سب کے لیے نہیں ہے اصل میں مخالفین پر ایسے میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو مسئلہ ہے اصل میں دیکھیں برائی پہ رد کرنے کے یا مخالفت پر یاد پر کسی بھی رد کرتے ہیں تو رد کرنے کا اصول کیا ہے دیکھیں عام طور پہ بھائی ہر انسان کے سلسلے میں جو مسلمان ہے اصل یہ ہے کہ وہ بھلائی والا ہے اور نیکی پر قائم ہے اچھائی پہ قائم ہونا تو ہر انسان کے لیے اصل ہے اور ضروری ہے ٹھیک ایک مسلمان کا ایمان پر ہونا اور اچھا ہونا یہ تو مسلم ہے ٹھیک اب جب اس نے برائی کر دی تو جہاں پہ خامی آئی ہے اسی کو تو تک کیا گا مثلاً ایک بلڈنگ بنتی ہے تو بلڈنگ کے بننے میں یا گھر کے بننے میں عزل یہ ہے کہ وہ اچھا ہے اور کمپلیٹ ہے بھئی محنت کی جی ہے اس میں یہ تو بہت متقرر چیز ہے معروف چیز ہے کہ وہ اچھی ہے محنت کی یہی چیز ہے اچھی طرح بنائی گئی ہے لیکن جب اس میں کوئی خامی ہوتی ہے تو ہماری نظر فوراً اس خامی کا بھی پتی ارے بنانے کے پہ یہ کمی رہے گی وہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کمی بتانا تو ارے یہ چیز بہت اچھی ہے لیکن وہ تھوڑی سی کمی ہے نہیں خامی پہ نظر پڑھ تو خنگ میں یہ تو بات سب کو پتا ہے کہ گھر بہت اچھا بنا ہے اور سب سے اچھی ہے ٹھیک ہے یہی مسئلہ ہر اعتبار سے آئے گا اب اگر کسی مومن پر یا کسی اہل سننا کے بندے پہ رد کیا جا رہا ہے تو اگر رد کرنے سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہو یا ہمیں لگے کہ اس رد کر دینے سے اس بندے کی شخصیت پہ اثر پڑے گا اور اس, اس کے ذریعے اس کی اس کا جو مقام ہے وہ ختم ہو جائے گا جبکہ وہ مقام ختم ہونا مناسب نہیں ہے اس کی وہ اثر نہیں پڑنا چاہیے تو وہاں ہمیں اس کی وہ تعریف اور وہ خوبیاں بیان کرنی پڑیں گی کرنی چاہیے تاکہ اس کی شخصیت پر بیجا ظلم نہ ہو جائے تو ہمارے رد کرنے سے اگر اہل سنہ کے بندے پر اگر اس کی ذات پر بیجا ظلم ہونے کا خوف ہو تو پھر وہاں ضروری ہے کہ ہم اس کی خوبیاں بیان کر دیں ورنہ اگر بیجا ظلم ہونے کا خوف نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں اصل وہ صرف خامی مہنگی جائے گی یہ بات ہے یہ بات غلط ہے بات ختم ہوئی اور ہمارا اسلوب اور انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس بیچارے پہ بیجا ظلم نہ ہو اور اصل اور یہی ہوتا ہے عام طور جہاں پر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ایک غلطی سنتے ہیں اس کی وجہ سے اس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ اس کی پوری شخصیت کو گرا دیتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے لہذا جہاں ہمیں خوف ہو اس بات کا کہ اس کا جو ہے وہ گر جائے گا منزلہ اس کی مرتبہ ختم ہو جائے گی یا اس بیچارے کا بیجا ظلم ہو جائے گا تو وہاں ضروری ہے کہ اس کے مرتبے اور اس کے اس کو قائم رکھیں اس, کے اس درجے کو برقرار رکھیں تو پہلے اس کی تعریف بھی کریں تاکہ لوگوں کو اس کے درجے کا احساس برقرار رہے اس میں بیجا ظلم نہیں ہونا چاہیے اہل حق کا طریقہ ہے کہ وہ انصاف سے کام لیتے ہیں تو انصاف میں اتنی ہی غلطی اتنا ہی کام ہونا چاہیے جتنی اس کی غلطی ہے ठीक है रही अहले विदत की तो अहले विदत के साथ ये इसलिए दी किया जाएगा रवैया क्योंकि अहले विदत के साथ तो सिरे से जोड़ने और जुड़ने का मसला ही नहीं है अहले विद से तो दूर करना और उसे दूर रहने की जरूरत है ताकि लोग उस वजह से फिजने में उतराना हो जाएं. دوسرے پیج میں دیکھیں حدیث میں بول رہے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے وہ حدیث بہن کریں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آبا نے نہیں سنا ہوگا تو تم ان سے بچنا وہ تم سے دور رہیں تم ان سے بچو وہ تم سے دور رہیں ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ مطلب انہوں نے اگر چندہ حدیث بہن کر دی اور باقی چیزیں تو صحیح ہیں تو اس کی وجہ سے ہم ان کی ہریش محک پر تم سے دور رہو یہ بات تو معلوم ہے کہ بھی کچھ خوبیوں کے مالک ضرور ہوتے ہیں رسول اسلم نے ان کی خوبیوں کو لائق التفا اور توجہ نہیں سمجھا اور نہ ہی ان کا ذکر فرمایا اور نہ ہی یہ فرمایا کہ ان کی خوبیوں سے استفادہ کرنا امام نقوی فرماتے ہیں نبی سلم نے اس عمر کے فرقوں میں بٹ جانے اور اس میں اہل بدعت کے ظاہر ہونے کی خبر دی اور ان لوگوں کے سلسلے میں نجات کا فیصلہ فرمایا جو آپ کی سنت پر چلیں اور آپ کے صحابہ کے ذریعے لیپی کریں تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی کو کسی شخص کو عقیدے سے متعلق خواہش اور مجھات کے پیچھے پڑتے ہوئے دیکھیں یا کسی سنت سطلے کے سلسلے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہوتا ہے تو اس سے قطع تعلق کر لیں اس سے برات کا اظہار کر لیں اور زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں اسے چھوڑ دے ملاقات ہو تو اس کو سلام نہ کرے سلام کرے تو جواب نہ دے یہاں تک کہ وہ اپنی بدت کو ترک کر دے اور حق کی تو رجوع کر لیں تین دن سے زیادہ قطع تعلق معاشرت تعلق سے متعلق ہے عام میل جوڑ سے متعلق ہے تین دن والی بات جو ہے حقوق میں کوتاہی اور تقسیم کے بارے میں ہے نہ کہ دین کے حق کے سلسلے میں جہاں پر دین کا حق آ جائے دین کا مسئلہ آ جائے اس لیے کہ اہل بدت سے خلا تعلق ہمیشہ کے لیے ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں بیٹھے بھی اس کے بارے میں آپ اصول جانتے ہیں کہ اہل بدت سے خر تعلق کب کیا جائے گا اور کون بندہ کرے گا کیسے کرے گا جب آپ کے پاس قوت ہو آپ طاقت اور قوت کے پاس اس میں ہو اور ایسے حالات مہیا ہوں کہ آپ جب اس پر قطع تعلق کریں حجر کریں اس مختصر کا تو اس کے ذریعے اس کے لوٹ آنے کی اور رسیحت پکڑنے کی امید ہو اور آپ کے حج کر دینے سے معاشرہ آپ کے ساتھ ہو تاکہ سب اس کو چھوڑ دیں ورنہ اگر آپ کمزور ہیں اکیلے اور آپ ہی چھوڑے بیٹھے ہیں اور آپ کے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس پہ چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کو ان کے درمیان آپ رہیں گے آپ ان کو زبان سے برا سم بھی کہیں گے اور دل سے برا جانیں گے اور اس کے درجات ہے اگر آپ کو زبان سے برا کہنے کے حالات میں نہیں ہے آپ تو پھر دل سے برا جانیں گے یہ بات ایسی پیچھے کچھ نہیں ہے ان یہ باتیں تو اہل سے گرانے کے متعلق ہوئی جہاں کا اسلم کا متعین افراد کے روم کا ان کے محاسن کا ذکر کے بغیر ذکر کرنے کی بات ہے تو سعیدہ عائشان حستے ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا یہ قبیلے کا برا قبیلے یا برادری کا برا فرد ہے بے بے شی ایک بندے نے آپ کے کی خرابے کے لیے کہا کہ میں آ جاؤں تو پوچھا کون تو فلا فلا بندہ آپ نے کہا بے خلا شیر خاندان قبیلے کا برا انسان ہے آپ دیکھیں اس کی برائی بہن کی حالانکہ وہ ایک صحابی تھے وہ مسلمان تھے امام قدر کا ماتا ہے کہ اس حدیث میں اس شخص کی غیبت کے جائز ہونے کی دلیل ہے جو اعلانیہ فسط یا فحش یا اسی طرح کی برائی کا مرتکب ہو جیسے ظلم کے ساتھ فیصلہ کرنا یا بدن کی دعوت دینا وغیرہ امام نبی فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس شخص کے ساتھ مدارا پھر کیا ہوا جب بندہ گھر میں آ گیا تو آپ اس کے ساتھ مسکرا کے ملے جب دروازے پہ دستک دی اس نے تو آپ نے اس کے داخل ہونے سے پہلے کہا پھر اسراق الحشی رفت کا بہت برا انسان ہے اور جب اندر آ گئے آپ نے گٹی کے بلا لو تو آپ پھر اس سے ہنس کر کے بات کر رہے تھے مسکرا اس میں اب مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے جب اسے نرمی سے اور خوش ہو کر کے مسکرا کے بات کی تو یہ مدارات ہے مدارات کا مطلب ہوتا ہے کسی سے نرمی سے اور خوش تعلقی سے بات کرنا اس کا جواب ہے اس بندے کے ساتھ جس کی فحش کلامی سے بچنا مقصود ہو کہ بھائی اگر ہم اس کا تھوڑا سختی کر دیں گے تو وہ گالی گز کو اترائے گا تو ایسے بندے سے مسکرا کے بول دو آپ تاکہ وہ بدتمیزی بنا اترے اس کو مدارات کہتے ہیں اور ان لوگوں کی غیبت کے جائز ہونے کی دلیل ہے جو علامیہ فسط کے منتخب ہوں لیکن آپ نے اس کے داخل ہونے سے پہلے اس کی غیبت کر دی تاکہ پیسہ خدا شیرا یہ کتنا برا انسان ہے جو قبیلے کا بھائی ہے ہے کہ نہیں یہ برائی جو ہے یہ غیبت ہی تو ہے لیکن یہ غیبت جائز ہے اس لیے کہ وہ صاحب فست ہے وہ بندہ یا بری عادت کا حامل ہے تو اس بری عادت کے حامل انسان کی برائی کرنا تاکہ لوگ اس سے بچیں اور اس جیسی عدتوں سے بچیں اس لیے ایسی عیمت کرنا جائز ہے جو اولانیہ منتخب ہو یا جن لوگوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا مقصود ہو تو ایک دلیل تو یہ ہو گئی کہ بغیر بغیر خوبی کا ذکر کیے صرف برائی سے گرانا اللہ کے نبی نے دیکھے ایک مسلمان کی برائی کو بیان کیا تو بغیر خوبی بیان کیے ہوئے کیا ہے نمبر دو جب فاتح ملتے اللہ انہوں نے اللہ نبی سے ذکر کیا کہ معاملہ نبی سفیا نے ابو جہاں نے نکاح کا پیغام دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک ابو جہاں کی بات ہے تو وہ تو اپنی لاٹھی کے سے اتارتا ہی نہیں ہے ہمیشہ کندھے میں رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو میننگ ہے اس کے ایک تو ایک ہمیشہ سفر پہ رہتا ہے وہ اور دوسرا مطلب ہے کہ وہ عورتوں کو مارتا بہت ڈنڈے سے پٹائی لگاتا ہے تو لیا اس کے پیغام کو مت قبول کرنا پاتا کیسے آپ نے کہا اور جہاں تک معاویہ کی بات ہے تو بےچارا آم آن کے انتہائی فقیر آدمی ہے اس کے پاس بالکل مال نہیں ہے لیکن تو تم بن زید سے نکاح کر لو اللہ نے بھی نہیں مشورہ کیا مسامہ بلزیب سے نکاح کر لو اس میں کیا شک کہ یہ دونوں اصحاب فضائل, اصحاب فضائل اور اصحاب فضائل اور خوبیوں کے مالک تھے بھئی ابو جہاں بھی ایک صحابی ہیں امیر معاویہ بھی فضیلت والے ہیں اللہ نبی کے کاتبے وہی تھے لیکن ان سب فضیلتوں کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کی برائیوں کا پر ذکر کیا کیونکہ مقام جو تھا برائی سے کرنے کا تھا فاتح بن پہ کیسے ایک عورت تھی جو بیوہ ہو گئی تھی یا تل... یہاں طلاق یا... ہو گئی تھی ان انتے... کو تو عدت کے بعد ان کے پاس پیغام آیا تو اب وہ اللہ کے نبی سے مشورہ کرنے رسول اللہ میرے پاس دو لوگوں نے پیغام بھیجا ہے اب یہاں پر اس پیغام کے موقع پر ضروری ہے کہ اس عورت کو کی خیر خواہی کے لیے وہ بات بیان کی جائے جو جس سے اس کو فائدہ ہو تو آپ نے یہاں پہ برائی کا ذکر کیا ٹھیک کہ ابو جہاں کے اندر یہ خامی ہے اور ابو آگے میں یہ خامی ہے لہذا آپ نے ان کی خوبیوں کا ذکر نہیں کیا نمبر تین سیدہ عائشہ اللہ سے بات ہے کہ ہند بنت رتبا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے ان کی بیوی بی تھی یہ ہند بن جو ہند ہیں معروف ہیں انہوں نے کہا اللہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے مجھے خرچ کے لیے پیسہ نہیں دیتے اتنا مال جو میرے اور میرے بچوں کو لکھافی کہ میں ان کے علم کے بغیر ہی ان کے مال میں سے کچھ لے لوں ان کی غیر موجودگی میں جہاں مال سیف میں رکھا ہوا میں نکالوں تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا عرف کے مطابق اتنا اتنا لے لو جو تمہارے لیے اور بچوں کے لیے کافی ہو ٹھیک آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں ابو سفیان کی برائی کی گئی ہے تو بھئی جو جتنی برائی جب مسئلہ وہی تو پہن کے جائے گا ورنہ یہ مطلب نہیں کہ ابو سفیان سلے سے برے انسان ہیں یا ان میں کوئی خوبی نہیں ارے خوبیاں تو ہیں بہت خوبیاں ہیں لیکن جو برائی ہے اسی کو نقل کر کے اس کی اصلاح کی جائے گی یا اسی کا تذکرہ کیا جائے گا ضرورت ہے اس کی ابن حضر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استعمال کیا گیا ہے کہ انسان کا ذکر ایسی بات کے ساتھ کرنا جائز ہے جو اسے پسند نہ ہو جبکہ یہ فتویٰ یہ ذکر فتویٰ طرح کرنے یا شکایت کرنے کی غرض سے ہو دیکھو ابو سلطان کی جب برائی کی بکیل ہیں تو یہ ایک عیب جوئی اور غیبت ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ جو عیب نقل کیا گیا وہ فتویٰ پوچھنے کے لیے اور شکایت کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ نہیں اللہ نبی سے فتح پوچھا کیا میں مال لے لوں اور شکایت یہ تھی کہ وہ مجھے خد کر بھی دیتے ہیں تو شکایت کرنے کے لیے اور فتوہ پوچھنے کے لیے کسی انسان کی غیبت کرنا جائز ہے اچھا اور یہ ان صورتوں میں سے ہے میں ایک ہے جن میں غیبت کرنا جائز کچھ صورتیں ایسی ہیں جو علماء نے بیان کی جن میں عیمت جائز ہے ان میں سے یہ بھی ہے ہند مند البا نے جب آپ خصوصیان کی کمزوری اور عہد گزر کیا تو دبی السلام نے ان پر نقیر نہیں کی اور نہ آپ نے انہیں اس بات پر مکرف کیا کہ ارے بھائی ابو سوسیان کی کچھ بھلائی اور نیکیاں اور محاسن بھی تو ہیں ان کا ردا کیوں نہیں کرتی ہوگی آپ نے نہیں کہا ان سے حالانکہ ابو سلطان بہت سی خوبیوں کے مالک تھے تو دیکھیں آپ یہ اہل ایمان کے لیے بھی اہل سننا کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ جتنی خامی جو خامی ہے اسی کو ذکر کرو اور اس پر رد کر دو یہ کہ آپ خوبیوں بھی رد کرتے ہیں اللہ یہی جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی انسان پہ اگر ظلم ہو جانے کا خوف ہو بیچا بیچارے کے اوپر لوگوں کی طرف سے اس طرح کا تفرق ہو جانے کا خوف ہو جس سے اس کی شخصیت پر ظلم ہو جائے تو پھر آپ وہاں ظلم سے بچانے کے لیے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر دیں فرماتے ہیں کہ حدیث کے رابیوں پر حق کے ساتھ جڑے کرنا اور بدتیوں کی بدعتوں پر جڑے کرنا شرعاً واجب ہے اور جیسے وہ بدعت ہیں جو کتاب و سنت کے برخلاف اقوال و ابادات کے حامل ہیں ان کے حالات کو بیان کرنا اور امت کو ان سے ڈرانا تو اتفاق مسلم سے واجب ہے یہاں تک امام احمد سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے احتکاس کرتا ہے اور ایک آدمی وہ ہے جو اہل بدت کے سلسلے میں کلام کرتا ہے دونوں میں آپ کون پسندیدہ ہے فرمایا وہ آدمی فرمایا جب آدمی قیام کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے احتیاط کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے نہیں نماز از ہم اپنے لیے کرتے ہیں اچھا اور جو اہل وغیرہ سلسلے میں کلام کرتا ہے اہل وغیرہ سے ڈراتا ہے لوگوں کو وہ مسلمانوں کے لیے کام کرتا لہذا یہ افضل ہے امام احمد نے واضح کرتے کہ اس شخص کا نفع دین کے سلسلے میں مسلمانوں کے لیے عام ہے جہاد کی سب اللہ کی طرح کیونکہ اللہ کے راستے میں اس کے دین اس کے منہاد اور اس کے شہر کو پاک کرنا اور بدرتیوں کی زیادتی اور سرکشی سے اس کی حفاظت کرنا فرض کفایا ہے اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اگر ایسے شخص کا وجود نہ ہو جسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذرم کو دور کرنے کے لیے کھڑا کرے تو دین کی شکل اس میں بگڑ جائے گی اس کا بگاڑ اس بگاڑ سے بڑھ کر ہوگا جو کافر حربی دشمنوں کے غلبے سے پیش آئے گا اس لیے کہ اگر یہ حربی غالب آ جائے تو یہ دل اور دلوں میں موجود دین اور ایمان کا بگاڑ کا سبب بلوا سب بلواس سبب ہوں گے جبکہ بدعتی لوگ دلوں کے بگاڑ کا سب سے پہلے ہی مرحلے میں بلا واسطے کے سبب بنتے ہیں کچھ وہ ضابطے اور اصول جو افراد جماعت کے تعلق سے ہیں جن کی رہایت کرنا ضروری ہے نمبر ایک وہ لوگ جن کی تقریم و تعظیم واجب ہے وہ نمبر ایک کون ہے اللہ کے جتنے بھی نبی انبیاء اور رسول ہیں سب کی تقریم اور عزت واجب ہے نمبر دو صحابہ اکرام کی تقریم اور احترام واجب ہے اکمت پر ان کی محبت تعظیم واجب ہے اللہ نے اپنی کتاب میں ان کی کیا ہی اچھی تعریفیں کی ہیں مختلف جگہ پہ قرآن کے اندر بہت سی گزر چکی صاحب جیسے والے آئے تھے اللہ نے سنایا کہ میرے صاحبہ والے نہ دیا کر برا نہ کہو کیونکہ تم میں سے بل بندہ اگر پہاڑ برابر سونا خرچ کر دے تو وہ ان ایک ایک کے بد اور ہتھیلی کے برابر نہیں پہنچ پائے گا نمبر تین تابعین کی عزت کی جائے گی جنہوں نے کی اخلاص اور اچھی سے پیروی کی ان کے کو اپنایا جیسے مدینے کے ساتھ ان کے چلنے دوسرے لوگ, شہروں کے لوگ پھر ان کے بعد کے صفح و حدیث اہم وغیرہ وغیرہ یہ تعظیم کی جائے گی با, وہ لوگ جن پر نقد اور جہ کرنا اور, ان کو, ان, ان, اور لوگوں کو ان کی طرف سے آگاہ کرنا ضروری ہے جن لوگوں سے پر ہم رد کریں گے, جن کے بارے میں ہم تنقید کریں گے جن, جن, جن کا کر, کر کے ان کو دوسرے عوام سے بچائیں گے دوسرے عوام کو ان لوگوں سے وہ کون ہے اہل ایک اہل کے سلسلے میں کلام کرنا اور ان سے اور ان کی بدتوں سے آگاہ کرنا یہ ضروری ہے یہ اہل بیس خواہ افراد ہوں یا جماعتیں ہوں ایک فرد ہو یا مختلف پوری جماعت اور ٹولیاں اور فرقے ہوں سب پرت کر جائے گا نمبر دو وہ رگ حدیث جو حدیثوں کو روایت کرتے تھے سعد کے سند کے راضی ان لوگوں پر خواہ و مجروح یا ان پہ جر کرنا بھی مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ جائز ہے یعنی ان پر بھی دیکھیں کسی کو ضعیف ہے کسی کا شفا ہے کوئی کیا سیئول الحفظ ہے کذاب ہے مزاح ہے ایسا ویسا سب قیمتیں توی ہے تو یہ غیبتیں جائز ہیں اور اور اتفاق امت کا ان کے غیبت, پر ان پر اس پر غیبت کرنے کا اس سلسلے میں بہت تقسیم کی ہے شہر نے کہ ایم ایس ایف نے جرم کے سلسلے میں اور پر کرنے کے سلسلے میں بہت سی لکھی ان کتابوں کا تذکرہ نیچے کیا ارام احمد کی سننا امام خلام نے لکھی ابن خزیمہ نے کتاب ال لکھی ابن احبا نے اشرف و وانا لکھی لالی نے بہت سی کتابوں تذکرہ کیا ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے آتا رہتا ہے اور اس کے بعد شہر سرمایہ بدت کی فرقوں پر اور بدت کے سرغنا حضرات پر کے سلسلے میں موجودہ موجود دور کے سلفی علماء نے سلف سارے کے نقش نمبر کو اختیار کیا ہے چلانک انہوں نے صوفیہ کے مختلف گروہوں پر رد کیا موجودہ دور کی ان حزبی جماعتوں پر رد کیا جنہوں نے اللہ کے نبی اور آپ کے حساب کے طریقے کی مخالفت کر رکھی ہے سال نمبر چوہتر بڑھیا دیکھ رہا ہوں موجودہ ان سالمانے جنہوں نے اس زمانے میں اختیار کرتا رموز و علامات پر رد کیا انہوں نے اس سلسلے میں صحیح منج اختیار کیا اور وہ منج یہ ہے کہ انہوں نے خوبیوں اور خامیوں کے درمیان موازنے کے طریقے کو اختیار نہیں کیا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے یہ اخوانیوں نے طریقہ ایجاد کیا ہے کہ کسی پر غور اس کی خوبی اور خامی دونوں پیش ہو جائے اس بارے میں سب سے عمدہ تعلیم جس کی علماء نے تحسین فرمائیوں سے سراہا ہے اسے شیخ علامہ ڈاکٹر ربیع بن حادی مکھلی کی کتاب منہج اہل السنہ سننا فی نقد وطب و طوائف ہے یعنی اس موضوع پہ جس میں ہم فی الحال چل رہے ہیں کہ اہل بدر پرت کرنے کا اہل سنت کا کیا منحج ہے اس کو اگر آپ کو تفصیل سے جاننا ہے تو شیخ ربیع کی کتاب ہے منحج وہل سننا وجمہ نقد و القتب و طوائف سنت کا منہج انسانوں پر رد کرنے کے سلسلے میں یا کتابوں پر رد لکھنے کے سلسلے میں یا طوائف اور فرقوں پر رد کرنے سلسلے میں کیا ہے اس اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی کتاب رہی ہے اس کی کئی علماء نے بہت اس کی تعریف کی ہے شیخ نعبد بن باز شیخ محمد العدید شیخ علامہ فوزان وغیرہ جو ہیں ہے اسات اس کی فہرست پہ داخل ہے جنہوں نے اس کتاب کا کی تائید کی ہے اور اس کو اس, اس کو سراہا ہے اس طرح سے کافی جو ہے شیخ نے اقوال نقل کیے ہیں مثلاً شیخ اللہ لباس کی اہل اور ان کتابوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ہم کیا کریں کیا خوبیوں اور سامی خوبی دونوں کا تذکرہ کریں تو شیخ نے جواب دیا اہل علم کے یہاں جو بات معروف ہے وہ یہ کہ غلطی کرنے والوں کی غلطی پر نقد کیا جائے اور ان کی لغزشوں کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ ہوشیار اور خبردار ہوں جہاں تک اچھائیوں کی بات ہے تو وہ معروف و مقبول ہوتی ہے لیکن یہاں مقصود صرف لوگوں کو آگاہ اور خبردار کرنا ہوتا ہے البتہ اگر ان کے پاس موجود حق کی وضاحت کی ضرورت محسوس ہو سائل سوال کرے کہ ان کے پاس حق کی کون سی باتیں ہیں یا انہوں نے کن باتوں میں عرصوں کی کی ہے وغیرہ تو اگر مستول کو اس بارے میں علم ہے تو ان کی وضاحت کر دے لیکن اصل مقصود لوگوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا ہے اس لیے اصلاح اصلا خرابیوں کا ذکر کیا جائے گا اچھائیوں کا نہیں ایک دو شخص نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو حسنان حسین کے موازنے کی بات کرتے ہیں کوئی اخوانیوں کے بارے میں پوچھا گیا شخص نے تو شہر جواب دیا نہیں یہ بالکل لازم نہیں ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ جو میں اچھائی برائے دونوں کا تذکرہ کریں یہی وجہ ہے کہ آپ ایرس کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں مقصود و مطلوب لوگوں کو ہوشیار کرنا آپ نے امام بخاری کی کتاب فلفا فائل عباد پڑھیں آپ کو پڑھیں اب عبداللہ بن احمد کی کتاب سننا پڑھیں ابن توڑھیں احمداربی کی سنن پڑھیں ان تمام کتابوں میں آپ کو یہی اصول اور یہی منحج ملے گا کہ خامیوں کو تذکرہ کر کے خامیوں کو ہی رد کیا جاتا ہے بتائے خوان سے پوچھا گیا جماعتوں کے سوالات کیے گئے کہ شیخ کیا صرف ان کی خامیوں سے آگاہ کیا جائے یا ان کی خامیوں کے ساتھ اچھائیوں کا بھی شیخ جاب دیں جب ان کے محاسن اور خوبیوں کا ذکر کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ان کی جانب دعوت دے رہے ہیں ان کی خوبیوں کا ذکر کرنے کی قطعا ضرورت نہیں ہے صرف غلطیوں کا ذکر کیا جائے گا یہی آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کی غلطیاں اس لیے پہن کریں تاکہ وہ توبہ کریں اور تاکہ دوسرے لوگ ان سے خبردار ہو جائیں اگر آپ خوبیوں کرنے لگیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو یہی چاہیے بھائی یہ ٹھیک ہے تو اس سے پھر اور اس کے ذریعے ان کی بدعتوں سے لوگ بھاگنے کے بجائے ان کے ساتھ جڑے رہیں گے اور علم سیکھتے رہیں گے ان سے فلم تو شیخ عبد العزیز محمد سلمان سے سوال کیا جائے کہ سلر کے مرح میں کیا اہل بدت پر کلام کی سروس میں اچھائیوں خرابیوں کا اب شیخ نے کئی علماء سے نقل کر دیا ہے شیخ البانی سے بھی یہی بات پوچھی جائی. دیکھ لیں درمیان سفا میں تو آپ نے کہا کہ ان کو یہ بات کہاں سے مل گئی کہ جب انسان کے سامنے کسی مسلمانی غلطی کے بیان کا موقع ہو تو اس کی ضروری ہے کہ وہ ایک لیکچر کا اہتمام کرے جس میں وہ اس کی خوبیاں اور برائیاں کا سب کا تذکرہ کرے کہاں سے بات لے کے آئے وہ لوگ علماء سلق اور علماء السل حاضر کے حوالے سے جو باتیں گزری ان سے یہ واضح ہوتی ہے کہ اہل اور نقد کے سلسلے میں موازنہ کرنے کا اصول سلق کا نہیں ہے اس اصول کو اختر کرنے سے بہت سی بڑی خرابیاں اور نقصانات لازم آتے ہیں ان میں اہمیت مطلب اگر آپ کسی پر رد کرتے وقت مشاہد اگر کسی پر رد کرتے وقت چاہے وہ ایک بندہ ہو یا پوری جماعت اور فرقے ہوں ان پر نقد اور تردید کرتے وقت اگر آپ خوبیاں اور خرابیاں ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں بیان کریں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی نمبر ایک اس سے سلف کو جاہل ٹھہرانا لازم آئے گا کیونکہ سلف نے ایسا نہیں کیا نمبر دو اس سے سلف پر یہ لازم آئے گا کہ انہوں نے ظلم اور جور کی روش کو اختیار کیا کیونکہ آپ انصاف تو یہ کہتے ہیں انصاف ہو جائے کہ وہ اچھا ہی دونوں اختیار کیا نمبر تین اس سے بدت اور اہل بدت کی تعظیم لازم آئے گی جبکہ سلف اور ا... ان, کے... ان کے مسئلہ کو منس میں کی تحقیر لازم آئے گی ٹھیک ہے کہ گویا یہ لوگ جو ہے ظلم کرتے ہیں یہ ایک قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ موازنے کے اس قاعدے کی بات کرتے ہیں وہی لوگ جب موجودہ دور میں آ کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جو لوگ موازنے کی بات کرتے ہیں یعنی اخلاقی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب کسی برت کو تو اس کی اچھائی بنائے دونوں پیش کرو تو یہی لوگ جب موجودہ اہل سنت جو کہ سرف صاحب کے مرت پر چلتے ہیں ان کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے خزبیہ اور خامی بہن دونوں نہیں پیش کرتے نہیں لہذا اس قاعدے کی قتم پرواہ نہیں کرتے بلکہ ان کے خلاف اتحادات الزامات کا ایسا زور باندھ دیتے ہیں کہ ان کا دائرہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا پہ پہنچ جاتا ہے یہ لوگ یہ حرکتیں اہل درد کی تعین و حمایت اور مدافعت و نصرت کرتے ہیں اس طرح سے یہ بیچارے شعوری یا بے شعوری طور پر اللہ کے راستے اور سلف کے راستے سے روکنے کی غلاظت میں ڈوب جاتے ہیں ساتھ ہی جانتے ہیں جانتے بوجھتے یا نہ سمجھنے کی بنیاد پر باطل اور بدل کی طرف دینے کی غلازت کا بوجھ بھی اپنے سر لےتے ہیں وہ صورتیں علماء اسلام نے غیبت کو اور جرہ کرنے کو جائز قرار دیا ہے بالاتفاق امام نبی فرماتے ہیں جان لیجئے کہ غیبت ایسی ایسے کسی صحیح شرعی مقصد کے لیے جائز ہے جس کا حصول غیبت کے بغیر ممکن نہ ہو یعنی ایسی مسلحت جس کا حصول غیبت کے بغیر ممکن ہی نہیں اس میں غیبت کرنا جائز ہے ٹھیک ہے وہ چھ صورتیں ہیں نمبر ایک ظلم پر فریاد کرنا مسئلہ ایک بند نے آپ نے ظلم کر دیا مارا پیٹا ظلم مال چھین لیا اب آپ اگر یہ بات بیان کرتے ہیں کہیں پر تو ظاہر آپ اس کی برائی کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہی تو ہے تو جب تک آپ یہ غیبت نہیں کریں تو آپ کا حق کیسے ملے گا آپ کو لہٰذا یہ غیبت تو ضروری ہے تاکہ آپ کا حق ظلم کی فریاد کرنا نمبر دو خلاف شرط کام کو روکنے اور گنہگار کو راہ راست پر لانے کے لیے جیوت کرنا جو بندہ گنہگار ہے اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور اس سے دوسروں کو روکنے کے لیے بتانا کہ یہ غلط ہے فتوا طلب کرنے کے موقع پہ بھئی ایک بندے نے کوئی گنا کوئی آپ کے ساتھ غلط کام کر دیا یا کسی مشورہ عورت پر اس کے شوہر نے ظلم کر دیا تو اب وہ عورت جا کے مفتی صاحب کے سامنے فتوا پیش کرے گی تو زیادہ اس کی برائی کرے, نہیں کرے گی نہیں کہ نہیں اس نے ایسا غلط کام کیا یہ خدمت کر کے بارے میں خبردار کرنے اور ان کی خیر خانی کے لیے وہی بات بندہ بگتی ہے اور بلت پھیلا رہا ہے تو اب اس بگتی کی برائی کرنا غیبت کرنا اور اسٹیج پہ اس کے بارے میں بیان کرنا جائز ہے کیونکہ اس کی برائی سے ہم تمام آم المسلمین کو ڈرا کر کے بچانا چاہتے ہیں ٹھیک اس لیے بھی جائز ہے نمبر پانچ ایسے شخص کی غیبت کرنا جو فسق و بدل کا منتخب ہو ال اعلان جو انسان شراب پیتا ہے برے کام کرتا ہے یا بدعتیں کرتا ہے الل اعلان تو ایسے شخص کی برائی کرنا ضرور تاکہ لوگ کہیں اس کو قدوانہ نہ سمجھ لیں لوگ اس کی دیکھا دیں دوسرے لوگ بھی نہ شروع کر دیں اس لیے ضروری ہے کہ اس کی برائی کیا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے ورنہ اگر غلط کام پر خاموش ہو گئے آپ تو پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ معاشرے میں مانوس ہو جائے گا اور لوگ اس کو پھر برائی نہیں سمجھیں گے بلکہ اسی کے پیچھے پا جائیں گے اچھا نمبر چھ کسی انسان کا تعارف کرانے کے لیے اور پہچان بتانے کے لیے اس کی برائی کرنا مثلا جب کوئی آدمی کسی لقب سے مشہور ہو جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے اب اس کی اب کبھی کبھی دو تین نام ایک سے ہوتے ہیں اب کسی بندے کی پہچان بتانے کے لیے فلاں صاحب جو اندھے ہیں تو کسی کو اندھا کہنا اس کے تعارف کے طور پہ یا مثلا لگڑا کہنا اس کے تعارف کے طور پہ یا اسی طریقے سے اور بھی جو خامیاں اور امراض ہوتے ہیں ایسی چیز چیزیں مثلا اندھا لگڑا بہرا اور اس لقب کے ساتھ اس کا تعارف ہو جائے پھر وہ معروف ہو جائے بہت سارے راوی ایسے ہیں جو آرج ہیں آمش ہیں احول ہیں یہ جو نام ہیں یہ سب برائی بیماریوں کے نام ہیں ٹھیک ہے تو جب وہ بندہ اس سے معروف ہو جائے تو پھر اس برائی کا تذکرہ کرنا جائز ہے تاکہ تعارف برقرار رہے اور اس طرح سے اس کی پہچان موجود رہے لیکن کسی انسان کو ابتدا ایسے لقب دینا چڑھانے کے لیے یا اس کی بھی سیٹ کرنے کے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چھ صورتیں ہیں جنہیں علماء نے بیان کیا ہے اور ان میں سے اکثر پر اجماع ہے ان صورتوں کی دلیلیں صحیح اور مشہور حدیثیں ہیں پیچھے میں نے کچھ سدیسوں میں تو اشارہ کر دیا ابن تیمیہ نے غیبت کے جائز ہونے کی دو شرطیں بیان کی ہیں نمبر ایک علم یعنی متعلقہ شخص کے سلسلے میں صحیح معلومات ہو نمبر دو حسن نیت یعنی یہ جو یہ جو غیبت کی جائے گی ان چھ چیزوں کے سلسلے میں ان کی جو برائیاں کی جائیں گی تو اس میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے ابن دیکھے فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں علم کے ساتھ بولنے کی لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت صحیح ہو اگر آدمی ہم بات کہیں لیکن مقصد زمین پر تکبر و فساد کا اظہار ہو تو اس کی حیثیت کس شخص کی طرح ہوگی جو امیت اور صورت کے لیے قدال کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کی بنیاد پر بات کرتا ہے جو اس کا وجہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مارسی انبیاء کا ہوگا یہ سورت وسلم نے فرمایا قیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر ایسی بات کے ساتھ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو اس کے دائرے میں نہیں آتی ہے یہ سورج اس لیے کہ اس لیے بھائی سے مراد مومن ہے اور مومن کا بھائی اگر اپنے ایمان میں سچا ہے تو وہ اس تو وہ اس حق کو ناپسند کرے گا جسے اللہ اس کے اصول چاہتے ہیں اگر اگرچہ اس میں اس کے اور اس کے قریبی لوگوں کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو اس کے ذمے تو لازم ہے کہ انصاف کا اہتمام کرے اور اللہ کے لیے گواہی دے اگرچہ وہ خود اس کے اذاف یا اس کے والدین اخلاق کے خلاف ہیوں نہ ہو اور اگر وہ اس حق کو ناپسند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے اور ایمان میں کمی کے بقا حقوق میں بھی کمی آئے گی لہٰذا ایمان کی کمی کی اس جہد سے اس کی ناپسندی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا فرما اللہ رسول حق و یہ حضول ہو اللہ اس کے کی خوشی کرنے کو خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو خوش کیا جائے ہم اپنے سلسلے کے, آز... کے آخر میں شیخ بکر اللہ کے کلام پر ختم کریں گے اپنے اس درس کو جو, جو انہوں نے اپنی کتاب حضر المبتدہ کی نوی بحث میں رقوبۃ کے قائم کیا ہے اس کا مطلب ہے اس بندے کی سزا جو متدعہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے دوستی رکھتا ہے شیر فرماتے ہیں جس طرح باطل کلام کرنے والا شیطان ناطق شیطان ناطف ہے اسی طرح باطل پر خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے جیسا کہ ابو احداک نے فرمایا اللہ کے نبی سے ثابت شدہ حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ الما محمد احبا آدمی اس وقت کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے لہٰذا بیدتیوں سے محبت کرنے والا بیدوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا حیدرآباد سلماتے کی اسلام کے بعد مسلمانوں کو کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوتی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی کیونکہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, لہذا اللہ نہ اللہ اپنا ہے. شخص کو سزا دینا واجب ہے جو ان کی طرف سے قرار دے ان کی مداخبت کرے ان کی تعریفیں کرے ان کی کتابوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے ایسے شخص کو سزا دینا واجب ہے یا جن کے سلسلے میں یہ معلوم ہو کہ وہ ان کی مدد اور تعاون کرتا ہے یا جو ان کے بارے میں کلام کو ناپسند کرتا ہے یا ان کے لیے عذر پیش کرتا ہے کہ اس کلام کا پتہ نہیں کیا معنی ہے یا اس کا قائل کون ہے معلوم نہیں یا کتاب کس کی ہے جو بندہ ایسے عزر تلاش کرتا ہے اہل وحد الوجود صوفیہ کے لیے ایسے بندے کو سزا دینا واجب ہے اسی طرح کی اور اسی طرح کی دوسری باتیں اور بہانے پیش کریں جن کا پیش کرنے والا یا تو کوئی جاہل ہوگا یا مناسب بلکہ ان تمام لوگوں کی سرمش کی ضروری ہے جنہوں نے ان کے بارے میں جنہیں ان کے بارے میں علم ہو لیکن وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے میں تعاون نہ کریں اس لیے کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا عظیم دن فرائض میں سے ہے اس لیے کہ انہوں نے مشائق اور علماء اور سلاطین اور اقبرا کی ایک بڑے کی عقلوں عقل و دین کو بگاڑ رکھا ہے یہ لوگ فضا کی کے لیے کوشاں رہتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے تعین پر ہمیں فرمائے اور انہیں جدت کی نہر سے ہرا فرمائے آمین ان کا کلام بڑی باریکی اور اہمیت کا حامل ہے اور یہ کلام اگرچہ خاص بحث وجود کے قائم کے سب تعاون اور تعلق رکھنے والوں سے متعلق ہے لیکن یہ تمام اہل بدت کو شامل ہے لہذا جو شخص بھی کسی بھی جدی سے تعلق کا اظہار کرے اس کی تعظیم کرے اس کی ان کی کتابوں کو عظمت کے نظر سے دیکھے انہیں مسلمانوں کے درمیان پھیلائے ان کا چرچا کرے ان میں موجود و گمراہی کو عام کرے اور ان کے اندر جانے والی کو بیان نہ کرے وہ اپنے معاملے میں کوتاہی کا مرتکب کے کی جڑ کو کاٹ دینا ضروری ہے تاکہ اس کا شر مسلمانوں کے متعدد نہ ہو اس دور میں اس طرز و ڈھب کے لوگوں کی مصیبت عام ہے یہ اہل بدل تعظم کرتے ہیں ان کے مقالات کی نشر و شاہ کرتے ہیں ان کی لرزشوں اور گمراہیوں سے خبردار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ایسے بدعتیبو جہلوں سے بچو ہم سخاوت اور اہل سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کا علم سیکھنے اور سمجھینے اس پہ کرنے کی کلو پتہ فرمائے وہاں آل والا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ